تاریخات بیان فرما رہے ہیں تیار کردار پہلی منزل سینٹر صدر کر فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو دو تین یاد رکھ رہی ہے فون نمبر فائیو سکس سیون ایٹ ون وإلى كل إنس وجن وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنا بيتا فأجمل له وأحسن إلا مرضع لبنة في زاليا فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لهم ويقولون هل لا وضعت هذه فأنا اللبنة نبی چین او کما صلی اللہ تعالیٰ نہیں یہ جو کیا پیاری بعض گشت ہے نورا منازل لتعلموا وی نول خصا اس سارے جہان میں اصل اندھیر ہے روشنی کوئی نہیں ہے, ہے اندھیرا ہے یہ جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ اس آیت سے نکلتی ہے میری نشانیوں میں سے رات ہے جس کے اوپر سے میں دن کی کھاد اتارتا ہوں تو ایک دم تم اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو خال اترنے سے اصل چیز باہر آ جاتی تو اس دنیا کو تشوی دی ہے جانور سے روشنی کو تشوی دی ہے کھال سے کھال اتری اصل چیز باہر آ گئی ایسے ہی اللہ فرماتا ہے یہ جہان کی اصل اندھیرا ہے میں نے اوپر روشنی کی کھال چڑھائی ہوئی ہے جب وہ خال اتار دو تم سارے چیزا بدنی والے اندھیروں میں ڈوب جاتے ہو اب ان ارکن اللہ علیہ سر ملام ریا من اب مجھے بتاؤ اگر میں یہ رات کھڑی کر دوں سورج کو نکلنے نہ دوں تو کوئی ہے جو تمہارے رب کے ارادے اور طاقت کے بغیر اور اس کی چاہت کے بغیر سورج کو لا سکے ٹھنڈے ہو کے مر جاؤ گے سر سورج نہ نکلے تو سردی بڑھنا شروع ہو جائے اگر بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم سب برف کی سلیں بن جائیں اس جہان کی اصل اندھیرا ہے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ دو روشنیوں کو لے کر آیا ہے ایک روشنی سورج کی ہے دوسری روشنی آنکھ میں ہے یہ دو اللہ کے عجائب و غرائب ہیں سورج کو اتنے فاصلے پر رکھا ہوا ہے کہ روشن بھی کرے گرمائش بھی پہنچائے ذرا پیچھے ہٹ جائے تو اس کی گرمی پہنچے نہیں ٹھنڈے ہو جائیں گے ذرا نیچے آ جائے تو اس کی گرمی بڑھے گی ہم سارے جل جائیں گے ایک ایسے اندازے کے ساتھ الشمس اشمس مستقر کہ ہم نے سورج کو ایک راستہ دیا ہے وہ اسی پر چلتا ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے یہ راستہ کس نے بنایا ہے یہ علم والے عزت والے غلبے والے اللہ نے بنایا ہے اب دیکھو یہ چھوٹ چھوٹی گاڑی ہیں ہمارے پاس یہ روز ٹکر ہوتی رہتی روز ایکسیڈنٹ ہو رہے بے قابو ہوئی کڈڈے میں گری بے قابو ہوئی دوسری موٹر سے ٹکرائی بے قابو ہوئی بس سے ٹکرائی نہر میں گری الٹ گئی تیز رفتاری میں الٹ گئی پلابازی کھائی لوگ بھی مرے زخمی بھی ہوئے زمین چوبیس ہزار کلو ہے چوبیس ہزار کلو ایسا یہ آیا ہے سورج ہماری زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے بارہ لاکھ گنا بڑا اور زمین ٹھوس ہے یہ نظر آ رہی ہے سورج ٹھوس نہیں ہے گیسے ہیں گیس کئی گیسیں جمع ہیں گیس کا جمع ہونا اوپر کو ہو بارہ بھی کوئی نہیں ہے اوپر کوئی دل. آپ گیس کو بند کرتے ہو سلنڈر میں وہ بھی پھٹ جاتے ہیں اگر سلینڈر ناپے ہو پھٹ جاتے ہیں تو آپ گیس کو بند کرتے ہیں سلینڈر میں پھر اس کی رکھتے ہیں پھر اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں پھر بعد میں اس کو بھرتے ہیں پتہ نہیں کب اللہ نے سورج بنایا تھا سائنس سائنسدانوں کا اندازہ ہے تو بیس ارب سال پہلے یہ سب کچھ بنا تھا بیس ارب سال سے نہ اس کی گیس ختم ہو رہی ہے نہ اس کے اوپر کچھ سلینڈر ہے اس کے اوپر کوئی غبارہ ہے جس نے اس کو باندھا ہوا ہوں تو ایسے دائرے میں ہے اور پھر یہ کیسے اس کا مجموعہ کھڑا ہوا نہیں ہے یہ چھ لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے کوئی نو لاکھ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ دوڑ رہا ہے اتنی بڑا, اتنا بڑا اتنا بڑا اس کا دائرہ ہے کہ زمین سے بارہ لاکھ گنا ٹھوس نہیں آ گئے ایک سیکنڈ میں چودہ ارب ہیلیم ہیل گیس ہے چودہ ارب ٹن چودہ ارب ٹن ہیلیم گیس اس میں ایک کیمیکل ریئیکشن پیدا ہوتا ہے اور وہ ہائڈروجن میں بدلتی ہے اس میں سے دو ارب ٹن ظاہر ہوتا ہے تو چودہ سے وہ بارہ ارب ٹن ہائیڈروجن میں بدلتی ہے اس تبدیلی میں ایک دھماکہ ہوتا ہے یہ جو دھماکہ ہے یہ کتنی طاقت رکھتا ہے زمین پر پچاس کروڑ ایٹم بم کو پھاڑا جائے ان کے پھٹنے سے جتنی طاقت پیدا ہوتی ہے اتنی ایک سیکنڈ میں سورج ہر وقت طاقت بنا رہا ہے هو الذي جعل الشمس ضياطا لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وقلقناكم الزواجة وجعلنا نومكم صباكة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا خوطكم صبعا شدادا وجعلنا بيها صراجا وحاجا دهقتا هو آقا بولا آسمان کے اندر کس نے فٹ کیا ہے نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے نہ اپنی رفتار میں اتنا تیز ہو جائے کہ زمین پیچھے رہ جائے وہ آگے جائے نہ اتنا سست ہے کہ زمین اس کو پکڑے پکڑنے لگے تو وہ زمین خود جل کے راہ ہو جائے تین تین لاکھ کلو میٹر لمبے شولہ سورج میں سے نکلتے ہیں تین تین لاکھ لوگ شہر ہو رہی ہیں بجلی کم ہو رہی ہے انیس سو چالیس میں سورج سے ایک شولہ ایسے نکلا اور یوں کمان کی شکل بنا کے یہاں اتر آیا ہے سورج کی ایک سطح سے نکلا اور دوسری سطح پہ آ گیا ہے یہ اس شعلے کی اینرجی کو زمین پہ بیٹھ کے ناپا گیا تو یہ حساب لگا کہ اگر صرف اس ایک شعلے سے بجلی بنائی جائے تو پوری دنیا چھ بر اعظم کے انسانوں کو دس کروڑ سال کے لیے بجلی کافی ہو جائے گی جانا تو یہ ایک نور ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو ایسے اندازے سے چلا لم سوئل کل کمرہ یہ میرے رب کا بنایا ہوا طاقتور محکم نظام ہے جس میں کوئی کبھی جی, کمی نہیں آ سکتی نہ کوئی دیکھ سکتا ہے یہ ایک روشنی ہے یہ نکلتا ہے جہان روشن ہوتا ہے ایک روشنی اللہ نے دوسری بنائی ہے وہ آنکھ کے اندر ہے سورج کی روشنی نہ ہو تو بھی اندھیرا آنکھ کسی کام کی نہیں آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو بھی اندھیرا ہے سورج کی روشنی کسی کام کی نہیں تو دو نور ملتے ہیں تو پھر مجھے چچا بتنی کا راستہ نظر آتا ہے پھر مجھے کھڈا نظر آتا ہے پھر مجھے صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے سانپ اور رسی کا پتہ چلتا ہے سونے اور پتھر کا پتہ چلتا ہے مجھے راستہ مجھے یہ دو نور ملتے ہیں تو مجھے کھانے اور سالن اور روٹی کا مجھے فرق نظر آتا ہے اور نہ اندھیرے میں ٹٹولتے پھرے بوٹی کی بجائے کوئی پتھر ہی منہ میں جا پڑے اللہ نے دو نور بنائے ہیں ایک آسمان کا اس کا سارا نظام خود کیا ایک آنکھوں میں اس کا سارا نظام خود کیا آپ کی ایک چھوٹی سی آنکھ میں تیرہ کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں تیرہ کروڑ آئی ریسپٹر آئی ریسپٹر کو میں بلب کہہ دیتا ہوں تیرا کروڑ بلب یہاں اور تیرہ کروڑ یہاں چھبیس کروڑ بلب اللہ نے چھوٹے سی دو آنکھوں میں لگائے ہیں اگر دیکھ یہ واقعہ والے مسجد کی بھی بجلی کاٹ دیتے ہیں اگر بل نہ دو اور اللہ نے چھبیس کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے ایک کہ ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھنا کسی کی برٹی نہ دیکھنا کسی کی بیوی کسی کی ماں بہن نہ دیکھنا یہ راتوں کو شب شب کے ننگے ناچنا دیکھنا بھئی یہ میرا ایک بل ہے کون ادا کرنے والا ہے اگر اللہ چاہتا تو کاٹ بند کرو روشنی یہ بد ہے جو میرے دیو میں روشنیوں سے جس چیز سے روکا اسی کی طرف اٹھ رہا ہے کیا کیا ضرور ہے میرے رب پر کتنا کریم ہے میرا مولا ابن آدم جاول تو لکھا آئی نہیں وہ جاؤ تو اللہ مولو کہ پندرہ روپئے آئی نہیں کا مارا اہل تو میرے بندے تجھے دو آنکھیں دی ان پہ دو پردے لگائیں ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے جو میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھ لے جہاں دیکھو جہاں کہان والوں سے کہو کیا کرے یہ اپنی نظروں کو پخت رکھیں ورنہ زنا میں پڑ جائیں گے اور اپنے آپ کو زنا سے بچائیں یہ نظروں کے جھکانے کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ جب نظر جھک جائے تو سارے شیطان مل کر گمراہ نہیں کر سکتے اور جب نظر اٹھ جائے تو سارے ابدار مل کر اس کے دل میں روشنی نہیں ڈال سکتے دل اندھا ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا میرے بندے ایک ایک بن مانگ رہا ہوں ایک ان آنکھوں سے وہ دیش کو میں اجازت دوں اگر تیرے سامنے وہ شکل ہے جس کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے یہ پردہ گرہ لے یہ پردہ صرف اس لیے نہیں لگایا کہ تیری آنکھوں میں مٹی نہ پڑے خاک نہ پڑے یہ پردہ اس لیے لگایا ہے در اصل کہ تو اس سے کسی کی عزت کو نہ دیکھے تیری نظر حرام نہ اٹھے تیرا کان موسیقی پہنے لگے اس سے قرآن سن اس سے اپنی ضرورت کی بات سن مطلب کی بات سن لیکن اس سے طبلہ سرنگی سنا تو میرے امر کو توڑا ایک لاکھ کان کے پردے ہیں جو آواز کو آگے پہنچاتے ہیں تو تب جا کر آپ میری آواز سن رہے ہو میں اپنی بھی سن رہا ہوں آپ میری سن رہے ہو دو لاکھ ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں دو لاکھ ٹیلیفون کا صرف ایک بل مانگا ہے ایک بل گانا نہ سننا گانا نہ سننا ہر موٹر میں دیکھو موسیق بسوں میں دیکھو ہوٹلوں میں دیکھو بازاروں میں دیکھو صبح صبح قوالی لگ رہی جنہیں قوالی حلال باقی حرام کیسے بیوقوف لوگ ہیں ڈول ڈمک کے دین بنایا ہوا ہے اور اگر یہ دین ہوتا تو کوئی کبڑا میرے ندی کا بھی ہوتا کوئی ہارمونیم اگو بکر کے پاس بھی کوئی ساری عمر فاروق کے پاس بھی ہوتی کوئی کار علی بھی بجاتا یہ کیا حمات کی بات ہے کہ اس کھلے حرام کو دین بنایا ہوا ہے علم و باج کرے فتیری کافر مرے دیوانہ ہو ایسے سلطان بابو نے فرمایا میرے بندے کانوں سے سن ضرورت کی بات اچھا شعر اچھی آواز میں ناک سن اچھی آواز میں حمد سن اچھی آواز میں اشعار سن اور اس کے ساتھ قبل بنا نہ ملا سارن کو ملا ورنہ یہ حرام ہو جائے گا اور اس سے یہ ایک بل ہوں بس ایک ہمارے نبی نے ایک مجلس میں ایک مجلے شرح تم نو امیا رضی اللہ تعالی سے سو اشعار سنے سو میتر اب اس قبط کے سو اشعار شاعری سنو اچھی آواز میں سنو اس کے ساتھ ہی کو نہ سارک میں لاؤ کو مت میں لاؤ یہ اللہ نے جنت میں حلام کیا ہے دنیا میں عام ہے جنت میں اللہ خود سنائے گا اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں موسیقی نہیں سنتے تھے کتنے گھاٹے کا سودا ہو رہا ہے اگر اللہ نے اعلان کیا چیشا وطنی والے کدھر ہیں جو چیشا پتنی میں موسیقی نہیں سنتے تھے تو سو میں کتنے کھڑے ہو سکیں گے ہائے ہائے اللہ کہے گا جو دنیا میں نہیں سنتے تھے آؤ آج میری موسیقی سنو آج میری جنت کا نغمہ سنو جنید جمشید نے مجھے کہا کہ ہم جو گانا بناتے ہیں وہ ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے ساڑھے تین منٹ اس سے لمبا لوگ سنتے نہیں ساڑھے تین منٹ اس کو ہفتوں لگتے ہیں میں نے کہا جو اللہ جنت میں پہلا گانا سنائے گا وہ ستر سال کا ہوگا ستر سال ایک سور چلے گا ستر سال تو آپ سودا تمہارے اپنے اختیار میں چاہو تو آج کی ناچنے والیاں گانے والیاں جنہوں نے تمہارا دین بھی برباد کر دیا تمہاری غیرتوں کو بھی بیچ دیا تمہاری عزتیں نیلان کر دی ہیں. ہمارے دین کو برباد تباہ کر کے رکھ دیا شرم و حیا کی خبا چاک ہوئی دامن دار ہوا غیرت کہیں گم ہوئی حیا کہیں کھو گیا تہذیب کہیں سو گئی چاہے تو یہ سب کچھ کر لو اور چاہے چند دن اپنے کانوں میں داغ دے لو اور ان گندی منہوس ناپاک آوازوں سے اپنے آپ کو روک لو بچالو بچا لو پھر کہے گا آؤ چیچا وطنی والے کدھر ہے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے اور آج میں تمہیں سناتا ہوں اب سوچ لینا اور سودا خود ہی کر لینا پھر اللہ کہے گا جنت کی حوروں سے سناؤ میرے بندوں کو جنت کا گیت سناؤ جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے ہیں اس کا بول کیسا میٹھا ہوگا کہ جنت کا ساز اور اس کی آواز یہ سر ساز آواز مل کر ایک ایسا سامان لے گا تو وہ تو اپنا بھی بھول جائیں گے پھر اس کے اگلا تب جا سنا کا داغود آ جا تو سنا پھر داؤد کی آواز تھوروں کی آواز کو مار کر دی پھر اللہ کہے گا اس سے بھی اچھا سنو وہ کیا کہے میرے حبیب ہے محمد تو آپ تیری باری ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو سنا پھر جب ارے اس کو میں کیسے الفاظ سے بیان کروں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا آپ اس سے بھی اچھا سنا کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تم نے خود سنا آئی تمہاری مرضی ہے اب یہ ڈھولک یہ تبلے یہ سار یہ گٹار اس پہ اپنا ایمان بیچ لو اور یا اس کو چند دن روک کر صبر کرو پھر اللہ سے کوئی اللہ آئسوس سنا پھر اللہ کہے گا سن میرا بندہ میرا قرآن سنائے گا رضوان پردے ہٹا میرے بندے میرا دیدار کرے اور میری آواز سنے کہاں ہے وہ جو دنیا میں یہ نہیں سنتے تھے آج اللہ کا دیدار بھی کرو جو آنکھ بے حیا ہو گئی وہ اللہ کے دیدار کیسے کر سکے گی وہ کیسے اٹھے گی رب کے چہرے کی طرف جو جوروں کی عزتوں کی طرف اٹھتی رہی جو آوارہ عورتوں کی طرف اٹھتی رہی وہ آنکھ کیسے اللہ کو دیکھ سکے گی وہ کام کیسے سنے گا اللہ کی آواز جو ساری زندگی یہ دنیا کے ڈھول ڈمک کے سنتا رہا بھائیو جب کوئی قوم تباہ ہوتی ہے تو گانا بجانا ان کا کام بن جاتا ہے میں پتا نہیں کیا کہنا چاہتا تھا hmm. میرے رب نے کہا میرے بندے اپنے کانوں سے سن جو حلال ہے حرام ہے تو بند کر لے سے آپ جو حلال ہے حرام ہے تو بند کر چھبیس کروڑ بلب لگائے ہیں اس میں چھ لاکھ بلب ہیں جو تمہیں رنگ دکھاتے ہیں اگر صرف صرف چھ لاکھ بلب بند کر دے تو یہ سرخ سرخکالی میرے لیے بے رنگ ہو جائے گا دنیا کا ہر رنگ میرے لیے بے رنگ ہو جائے گا میں چھ لاکھ بیچ میں بلب لگائے ہیں جو مجھے نیلا اور پیلا پسل قزا کے رنگوں مجھے دکھاتا ہے وہ چھ لاکھ گلاب کے چیلی کے اور نرگس سے. یہ مجھے مختلف پھولوں کے رنگ شکلوں کے رنگ ملکوں کے رنگ دیس, دیس کے رنگ یہ سارے وہ مجھے اللہ تعالی دکھاتا ہے تو یہ دو نور ہیں جس سے اللہ مجھے یہ کائنات دکھاتا ہے جس سے مجھے اپنے گھر کی راہوں کا پتہ چلتا ہے راستے کے کھڈوں کا پتہ چلنا میں ہوں دائیں بائیں مڑتا ہوں جس سے میں سانپ اور رسی میں فرق کرتا ہوں ایسے ہی میرے بھائیو جیسے یہ کائنات کا اندھیرا ہے ایسے ہی دلوں پہ بھی اندھیرا ہے واللہ اخر مِن بطون اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے یہ دلوں پر جہالت کا اندھیرا کفر کا اندھیرا نافرمانی کا اندھیرا گناہوں کا اندھیرا شرک کا اندھیرا جھوٹ سارے ممکن کیا نام لوں میں گناہوں کا ساری نا فرمانیاں ایک اندھیرا ہے جو دل پر آ جاتا ہے اس اندھیرے کے بعد حق اور باطل نظر نہیں آتا سچ اور جھوٹ نظر نہیں آتا نکاح اور زناح کا فرق نہیں نظر آتا سود اور تجارت میں فرق نظر نہیں آتا اور ظلم اور عدل میں فرق نظر نہیں آتا رشوت اور تنخواہ میں فرق نظر نہیں آتا حلال اور حرام برابر ہو جاتا ہے شراب اور پانی برابر ہو جاتا ہے جھوا اور تجارت برابر ہو جاتا ہے شوری اور کاروبار برابر ہو جاتا ہے بے قرض پرد کی پردہ برابر ہو جاتا ہے ناچدگانہ پردے میں رہنا یہ کوئی فرق کا پتہ نہیں چلتا جب دلوں پر اندھیرا چھا جاتا ہے جیسے میرے اللہ نے سورج کو چمکایا ہم سے کوئی مدد نہیں لی خود چمکایا آنکھوں میں نور ڈالا ہم سے کوئی مدد نہیں لی خود چمکایا ہمیں راہوں کا پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے حق کی راہوں کی پہچان کے لیے دو روشنیاں بنائی ہیں باطل کے اندھیروں کو پرکھنے کے لیے دو روشنیاں بنائی ہیں جنت کے راستے تک جانے کے لیے دو روشنیاں بنائی ہیں جہنم کی راہوں سے ہٹنے کے لیے دو روشنیاں بنائی ہیں ظلم اور عدل میں فرق کرنے کے لیے زنا اور نکاح میں فرق کرنے کے لیے تجارت اور سود میں فرق کرنے کے لیے جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے دو نور بنائے ہیں دو روشنیاں بنائی ہیں وہ دو روشنیاں کیا ہیں ایک نور نرورت ہے اور ایک نور قرآن ہے یہ دو نور ہیں نورین تمارے پاس ایک نور اللہ نے بھیجا ہے ایک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے وہ کون ہے وہ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دوسرا نور کون ہے کون سا ہے نور اللہ انزل دوسرا وہ نور ہے جو اس کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے وہ کیا ہے وہ قرآن ہے وہ قرآن ہے یہ دو روشنیاں جب اترتی ہیں اور دلوں پر آ کر اپنے اکثر ڈالتی ہیں تو وہ حق اور باطل جدا ہو جاتا ہے سچ اور جھوٹ جدا ہو جاتا ہے جب یہ دو روشنیاں نہ ہوں تو انسان جانور بن جاتا ہے ہوں لیکن کمزور ہوں مدھم ہوں تو راستہ پورا نظر نہیں آتا کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی یہاں روکتا ہے کبھی وہاں روکتا ہے کبھی اس کے پیچھے چلتا ہے کبھی اس کے پیچھے چلتا ہے وہ منزل کا پتہ معلوم ہونے کے باوجود بھی پہنچ نہیں پاتا کہ روشنی بڑی مدھم ہے میرے بھائیو اللہ دوبارہ کوچالیہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے مہینے میں اور کل کے دن میں پیدا فرمایا اور ایک عالم کو نورانی بنانے کا نظام چلایا ساری دنیا کے انسانوں کے اندھیروں کو دور کرنے کا نظام چلایا ساری دنیا کے کفر کے اندھیروں کو دور کرنے کا نظام چلایا ساری دنیا نے ظلم بے حیائی آوارگی کے ختم کرنے کا نظام چلایا اور آپ کے ساتھ ایک دوسرا نور اتارا جو قرآن کی شکل میں آیا وہ آج تک موجود ہے اللہ کا نبی اپنی زندگی دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے وہ نور بھی موجود ہے یہ نور بھی موجود ہے یہ دو نور جب دل میں اترتے ہیں تو پھر سیدھا راستہ نظر آتا ہے آپ کبھی اندھی کو گلا کرتے ہو کہ تمہیں دیکھ کے گھر چلے ہو کڈے میں گر گئے ہو ہمیشہ جس کی آنکھیں ہوتی ہیں نا آپ اسے سے گلا گئے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا تم ٹکر مار دی مجھے تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا تم یہاں کھڈے میں گر گئے اندھے کے لیے تو افسوس ہوتا اس بیچارے کو نظر نہیں آتا تھا اس لیے یہ گر گیا ہے میرے بھائیو تمہیں نظر آتا ہے ایک معاشرے کا معاشرہ ہے جو زنا پہ لگا ہوا ہے شراب پہ لگا ہوا ہے جھوٹ پہ لگا ہوا ہے سود پہ لگا ہوا ہے چیچا وطنی کے سارے بینکوں میں ہندو نے پیسہ نہیں رکھا ہوا عیسائیوں نے پیسہ نہیں رکھا ہوا اور چیزا وطنی کے سارے بینکوں میں سود پر جتنے پیسے رکھے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے رکھے ہیں محمد ہم رسول اللہ کا اقرار کرنے والوں نے رکھے ہیں اور قرآن کے ماننے والوں نے رکھے ہیں جتنے چیزا وطنی کے بینک ہیں ملتان ہند سندھ میں جاؤ دیکھو یہ سارے بینک بھرے ہوئے ہیں ایمان والوں کے پیسوں سے اور بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے کرنٹ میں رکھا ہوا ہے اور بے بہا ایک تعداد ہے جن کا سارا پیسہ سیونگ یہ کیسے ظالم ہیں بینکوں والے انہوں ایم نے تمہارا ایمان خرید لیا سیونگ آپ کا مال بچ رہا ہے بچی رہا ہے بڑھ گرا وہ نہیں بڑھ رہا یہ ختم ہو رہا ہے یہ گھٹ رہا ہے سود نسلیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اسے نظر نہیں کوئی نہیں آ رہا اگر اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ ہے ہاں جی میں اچھا معاف کری میں پتہ کوئی نہیں تو اندھا ہے اور بات کی آنکھ ایسی ہوگی نا کہ ہوتا اندھا لیکن پتا یہ صحیح آنکھ کریں جی مین پتا کوئی نہ آئے تھی جناب تھی نظر نہیں آتا معافی دے دیا سو سے جمع کرا رہا ہے کرا رہا کہ نظر نہیں آتا تو مسلمان تمہیں پتا نہیں آیا اس کا اللہ کو پسند نہیں پتا اس کے دلوں پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے اس کی آنکھ ٹھیک ہے اس کا دل کی آنکھ ختم ہو چکی ہے جس کو قرآن کہتا ہے فنیما اللہ کہتا ہے یہ نافرمانی کی راہوں پہ چلنے والا تمہیں آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے لیکن لیکن یہ دل کی آنکھوں سے, سے اندر ہو چکا ہے اس کے اندر میں روشنی نہیں ہے اسے نظر نہیں آئے گا یہ نہیں دیکھ سکتا لا تعمل عوصا ولا دلوں کے اندھیروں کو جب انہوں نے اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے سورج کا بدل کیا روشنی لائے بجلی لائی لائٹیں لگائیں اللہ نے تھوڑا سا چاندوں پر چمکایا تارے لایا تھوڑی سی روشنی اندھیروں پر مدھم مدھم روشنی سے دور کیا کیونکہ آپ کو روشنی اچھی نہیں لگتی سوچے آدمی جاتا ہے اندھیرا ہو تو اللہ نے وہ پورا نظام کیا ہے میرے بھائی دل کے اندھیروں کے دور ہونے کے لیے ایک نور نبوت ہے جو آدم علیہ السلام سے چلا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا کامل ہو گیا اکمل ہو گیا اور ایک نور کتاب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے شیخ علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے صحیفوں سے چلا چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے, چلتے تو سے زبور زبور سے انجیر, انجیر سے قرآن کی شکل میں آ کر مکمل ہو گیا سارا آسمانی علم اللہ نے قرآن میں اتار دیا ہے سارا آسمانی علم قرآن میں ہے آپ کے میرے نبی نے فرمایا اردو مکان توڑا میرے اللہ نے مجھے توڑا کے بدلے میں جی ہے پاتے اتنی بڑی کتاب تھی کہ اللہ نے بڑے بڑے صحیفوں پر اسے زمین پر اتارا اتنی بڑی کتاب جسے اٹھانا بھی دو بار مشکل کام تھا میرے آپ کے نبی نے فرمایا پوری تورات کے بدلے میں سورج فاتحہ مل گئی تھا مکان الجیل اور انجیل کے بدلے میں صرف ایک صورت مائدہ مل گئی وامین مکان الضبور اور زبور کے بدلے میں حامین مل گئی حامین بل کتاب المبین یہ ساتے ہیں جو اکٹھی چلتی ہیں چوبیسویں پارش سے چلتی ہیں اور سات سورتیں یہ مسلسل چلتی ہیں اس میں سے یہ چلتی ہیں تو سو آسمانی علم قرآن کی نو صورتوں میں آ سات حامین اس میں ضرور ایک مائرا اس میں انجیل اور ایک فاتحہ اس میں توڑا باقی جتنا ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن کی تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے مجھے عزت بخشی مجھے شرط بخشا مجھے بلند مرتبہ بنایا ہے میرے بھائیو یہ دو نور جس کے دل میں اترے گے وہ اندھیروں سے نکلے گا وہ جہنم کی رام سے نکلے گا وہ ظلم و ستم سے عدل کی طرف نکلے گا وہ زنا سے نکاح کی طرف نکلے گا وہ شرک سے توحید کی طرف نکلے گا وہ رشوت سے تنخواہ کی طرف نکلے گا چاہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وہ خیانت سے امانت کی طرف نکلے گا وہ غبرت سے بیداری کی طرف نکلے گا وہ دنیا طربی سے نکل کر جنت کا طلبگار بنے گا وہ اذان پہ تڑ پے گا مسجد کو دوڑے گا رمضان کا انتظار کرے گا حج لیے کے لیے دعائیں مانگ رو رو کے آنسو بہا کے بیت اللہ جانے کی تمنائی کرے گا اور کو بیٹیوں کو دیکھ کر نظریں چھکائے گا ترادی صحیح کرے گا رات کا اندھیرا اس کے قدم نہیں دگمگائے گا تنہائی اور خلوت اس سے اللہ کے خلاف نہیں اٹھائے گی اندھیرا اجالا ہو خلوت جلوت ہو اقتدار ہو عروج ہو, زوال ہو طاقت ہو ضبط ہو فخر ہو بنا ہو امیر ہو غریب ہر حال میں اللہ کا اور اس کے رسول کا غلام بن کے چلے گا جس کے دل میں یہ دوڑ نور اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے مہینے میں پیدا فرمایا رمضان میں بھی پیدا کیا پر پیدا کیا ربیر، ربیر، ربی ربی روی کسے کہتے ہیں موسم بہار کو روی کسے کہتے ہیں موسم بہار کے سبز ہریالی کو روی کسے کہتے ہیں موسم بہار کی بارش کو روی کسے کہتے ہیں گھر کے سہن کو ربی کسے کہتے ہیں ساتھی اور دوست کو ان تمام مسالے میں اللہ کے معبود کا جلوہ نظر آ رہا ہے ربھی کے آنے سے دنیا میں باہر آتی ہے کل نبی آ کر ہاتھ دے اور پھر اندھا بن جا جب اندھا اندھا جب وہ دیکھنے والے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ دے دیتا ہے پھر خود کو دیکھ کر ہو جاتا ہے پھر وہ یہ بھی سوچتا کھڈا تو نہیں آ رہا کہیں آگے بوڑھ تو نہیں آ رہا کہیں بھیشن تو نہیں ہے کہیں پانی تو نہیں ہے کہیں پتھر تو نہیں ہے کہیں روڑا تو نہیں وہ آرام سے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتا ہے کے ہاتھ کو میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر خود کو دیکھ کر پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ کھڈا تو نہیں آ رہا کہیں آگے موڑ تو نہیں آ رہا کہیں بھی تو نہیں ہے کہیں پانی تو نہیں ہے کہیں پتھر تو نہیں ہے کہیں روڈا تو نہیں وہتا ہے اس کے کندھے میں ہاتھ رکھتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ سی کے ساتھ چلتا ہے رواں دوا ہوتا ہے پوری دنیا اندھی پوری دنیا کے انسان اندھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والے دینا اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں پھر چلو چلو جدر کو چلائے چلو ہر کھڈے سے بچو گے ہر فیوچر سے بچو گے ہر کھوکر سے بچو گے ہر ہر ہلاکت سے بچو گے سیدھا اللہ کے دربار میں پہنچائے گا دنیا کی عزتوں تک پہنچائے گا اور جنت آخرت میں اللہ کی جنت تک پہنچائے گا یا آبا سفیا جس تو دنیا و لاکرا ابو میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی ہر عزت میں لے کر آیا ہوں اللہ کا نبی صرف بارہ دن یاد کرنے کے لیے نہیں ہے اللہ کا نبی ساری زندگی یاد کرنے کے لیے ہے حضرت امام حسین کی شہادت اور قربانی صرف دس دن یاد کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ظلم عبیم ہے وہ پل پل اور لمحہ لمحہ اور ہر ہر قدم پر یاد کرنے کے قابل ہے کہ اللہ پر جان مال عزت آبرو کو لوٹا دینا یہ عین مطلوب ہے یہ عین مطلوب ہے اللہ کا راضی ہو جائے گا اس کے جو چیز چلی جائے جو سودا ہو جائے جن گھاٹیوں سے گزر جائے کہیں بھی وہ ناکام نہیں ہے ہر جگہ وہ کامیاب ہے تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم سارے زمانوں سارے انسانوں سارے جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور کل کل جمع ہے اس دن پیر تھا ربی الاول یہ مارچ ہے یہ مارچ ہے اس وقت اپریل تھا چار سال پہلے بائیس اپریل اور بارہ ربیع الاول اکٹھے تھے چار برس پہلے ہماری جماعت منڈی بہدین میں تھی تو وہاں بائیس اپریل اور بارہ ربیع الاول اکٹھا آ گیا تھا دن پیر کا نہیں تھا دن ہفتے کا تھا اگر وہ بھی کٹھا ہو جاتا تو بالکل ایک بہت بڑا ایک وہ موجودہ سا ہو جاتا کبھی ہوتا ہوگا دن اور رات کی گردش میں تو بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی اور ادھر بارہ رویل اور پیر کی صبح اور ہندی مہینوں کے لحاظ سے چھ سو اٹھائیس وکرمی یکم جیٹ اپریل ربر پیر کی صبح کو شار بج کر بیس منٹ پر آپ دنیا میں تشریف لائے چار بج کر بیس منٹ کیسے کہہ رہا ہوں کہ بائیس اپریل کو مکے میں صبح صادق کا وقت چار بج کر بیس منٹ پر ہے ممکن ہے آپ کو تو گھڑیاں چینیا کی ٹھو کی جانا ہے چار بج کے بیس منٹ کو بڑھائی ہی جانا ہے اپنے کو بڑھائی جانا صادق کا وقت آج معلوم ہو چکا ہے سارے سال کی شبھ سادک معلوم ہو چکی ہے تو بائیس اپریل مکہ میں جب صبح ساڑھے بجے تو چار بیس ہوتے ہیں اٹھارہ بیس بائیس ایسا وقت آگے بیچ ہوتا رہتا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں چار بج کر بیس منٹ پر آپ دنیا میں تشریف لائے بچے تو اور بھی پیدا ہوئے اور بھی پیدا ہوتے ہیں اس سے پہلے بھی ہوئے بعد میں ہوئے آج بھی ہو رہے ہیں لیکن یہ عجب بچہ تھا اس کا پیدا ہونا سب سے نرالا تھا کہ جب یہ بچہ باہر آیا ہے تو اس کے جسم پر ماں کے پیڑ کی غلاظت کا ایک ذرہ نہیں تھا دھلا ہوا باہر آیا ہے غسل کے ساتھ باہر آیا ہے اور جب یہ بچہ باہر آیا ہے تو دایا نے دیکھا شفا بنت عمر دائی کا نام تھا شفا بنت عمر دیکھا بچے کا خطرہ ماں کے پیڑ سے ہو کر باہر آیا ہے خطرہ اندر ہی ہو چکا باہر ختر نہیں کیا گیا تیسرا کیا, کیا, کیا دیکھا ہے کہ بچے کی ناف اور ماں کی آئی ہوتی ہے باہر اس کو کاٹا جاتا ہے لیکن جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کی ناف اور ماں کی آپ جدا تھی ساتھ ملی ہوئے نہیں تھی لہذا دائی بھی حیران ہوئی کہ یہ کیسا بچہ ہے اور ماں بھی دیکھی کی یہ کیسا بچہ ہے ماں کے پہلو میں بچہ کو یوں لٹایا یوں لٹایا جب اس بچے کو باہر آئے ہوئے دس منٹ ہوئے ہوں گے پانچ منٹ ہوئے ہوں گے پندرہ منٹ ہوئے ہوں گے اس کے اندر کی کہانی ہے اس سے آگے پیچھے کا زمانہ نہیں ہے اتنا ہی ہوگا پانچ سے دس پندرہ منٹ ماں کی پہلو میں لٹایا اس کو کپڑوں میں باندھا ہوگا لپیٹا ہوگا تو اس میں دس پندرہ منٹ لگ گئے ہوں گے ماں کے پہلو میں لٹایا یہ بچہ یوں پڑا ہوا ہے اس کی کیا ہستی اس عمر کے بچے کی کیا ہستی کی کیا قوت کی کیا, کیا طاقت کہ وہ ذرا بھی ہل سکے لیکن جب دائی نے لٹایا اور چھوڑا تو آپ نے پوری طاقت سے کروٹ بدلی اور سجدے میں کر رکھ دیا سجلا ماں بگڑ گئی گئی بگڑ گئی بچہ سجدے میں ہے اور ماں بھی حیران گئی بھی حیران ہے پھر ایک دم بچے نے یوں سر اٹھایا پورا سر اٹھایا پورا سر اٹھا کر سیدھے ہاتھ کو یوں کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے اٹھایا جب آپ نے یوں کیا تو حضرت آگنا پر سارا عالم روشن ہو گیا اور پوری دنیا میں روشنی پھیل گئی اور ایران کے شام کے روم کے یمن کے کے، کے بادشاہوں محل حضرت بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے یہ عجب پیدائش ہے یہ اجب, ہے کہ اجب تو ماں گھبرائی ہے اور بچے کو گود میں لے لیا گود میں لے لیا اٹھ کے بیٹھ گئی بچے کو گود میں لے لیا یہ کیسا بچہ ہے یہ یوں کیا کر رہا ہے اس میں طاقت آنکھ سے آئی ہے تو ایک اور موجودگان موجود ہوا گھر کی چھت پھٹ گئی اور اس میں سے دھواں اندر آیا یہ جیسے صبح کی دھند ہوتی ہے جو دو فٹ پر چیز نظر نہیں آتی ایک دھند کا بادل اندر آیا اور اس بادلوں میں اس دھند میں حضرت آمنا کو یوں لگا جیسے بچہ میری گود سے نکل گیا ہے میری گود میں ہی ہے اور بادل کے اندر سے آواز آئی توفو اس بچے کو مشرق مغرب شمال کے روک پھیلا دوس نہیں وہ و آتے ہی, ہی وصول ہی تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے کہ یہی وہ ہے جس کا انتظار تھا سارے کائنات کو یہی سردار یہی بارات کا دلہا یہی کائنات کا سردار یہی انسانیت کا رہبر اور حاضیہ اکمل و رحبر شامل اور کیا کرو وہ ہو اور اس بچے کو دو کیا دو آدم کے اخلاق دو شیش کی معرفت دو نوہ کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو صالح کی فصاحت دو لوچ کی حکمت دو یعقوب کی رضا دو اس کی یا کی بشارت اس کی رضا دو یا کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو مورسا کی شدت دو یوشا کا جہاد دو دانیال کی محبت دو ایجاد کا وقار دو ایوب کا دل دو داود کی مٹھاس دو کی مٹھاس یونس کی اطاعت دو یحییٰ کا تقدس دو عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات علیہ السلام کا زور دو اور تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کے اندر اتار دو جو سوالات نبیوں کو ملا ایک پل میں ملا پھر اس میں ترقی ہوئی تریسٹھ سال چار دن آپ کی عمر مبارک چاند کے مہینوں کے لحاظ سے ہے تریسٹھ سال چار دن اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے ہے اکاسٹھ سال ایک مہینہ اور بیس دنسٹھ سال ایک مہینہ بیس دن اور ایام کے لحاظ سے ہے بائیس ہزار تین سو تیس دن اور چھ گھنٹے اس میں تیئیس برس جو ظہور نبوت نبوت تو آپ کو آدم اسلام سے بھی پہلے مل گئی کی روایت ہے ابو ہرارا نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی تو اس کا جواب تھا چالیس سال چالیس سال کمر تھا ذرا اور تفصیل میں جاؤ تو چالیس سال چھ مہینے دس دن اکیس رمضان المبارک اور آپ نے کیا جواب دیا کن تو نبی جیسا رہا ابھی آدم کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا جو ظہور ہوا ہے وہ تیئیس سال آٹھ ہزار ایک سو چھپن دن یہ سارے عالم میں روشنیاں پھیل رہی تھی جانے کے بعد بھی موجود ہیں جو اس کے پیچھے چلے گا وہ روشنیوں کو دیکھے گا میں انیس سو اکانوے میں اردن گیا جماعت میں ایک پہاڑی کے پاس سے گزرا پر ایک بہت بڑا بنگلہ بنا ہوا تو عرب ساتھی نے کہا یہ یا بنگلہ دیکھ رہے میں کہا کہ یہ شاہ حسین مرحوم کے پائلٹ کا جو ذاتی جہاز اڑاتا تھا یہ اس کا بنگلہ ہے یہ پچھلے سال انتقال کر گیا ہے اس نے یہ شاہ حسین کے ساتھ گیا مدینہ وہاں انہوں نے جالی کا دروازہ کھول کے اس کو اندر کھڑا کیا اندر اندھیرا ہے یہ سلام پڑ رہے ہیں تو اس پائلٹ کے دل میں آتا ہے اللہ کا رسول کتنے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے اس کو خیال آتا ہے رات وہیں قیام ہے حج پہ جاؤ ہوگا یا کیسے گیا تھا رات کو وہ پائلٹ خواب دیکھتا ہے کہ جہاں وہ سلام پڑنے کے پر لیے جالی کے اندر گیا تھا وہی وہ کھڑا ہوا ہے اور جو روزے کی دیواریں ہیں دیواروں میں دروازہ کو نہیں ایسی گول دیوار ہے اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے یہاں دروازہ اس دیوار کو توڑا جائے گا اور اس میں سارے سلام کو دفن کیا جائے گا ایک قبر کی جگہ ابھی موجود ہے تو اس کے چاروں طرف جو دیوار ہے اس کی ایک ایک اینٹ ایسے روشن ہے جیسے سورج کی روشنی ہو نور ہی نور کی لاطین بل نہیں ہیں اللہ اور ایک غیب سے آواز آتی دیکھو اللہ کا نبی روشنیوں میں ہے ایسے اندھیروں میں ہے اس خوات کو دیکھنے کے بعد اس نے توبہ کی بادشاہ کی نوکری سے استعفی دیا کہ میں اب تیری نوکری نہیں کر سکتا جو تیرے ہاں ہوتا ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکتا پھر وہ واپس آ اس نے تبلیغ میں چیلا لگایا چلے کے بعد اس نے پوری زندگی اللہ کے رسول کے طریقے پر گزارنا شروع کی کچھ عرصے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ کے علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا کہ سارے عالم میں ہلچل مچ گئی ادھر آپ پیدا ہوئے ادھر ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹے ہو اور جو بادشاہ دربار سے جا کے مجھا تر نیچے جرے ایران, کے بادشاہ ایران کا مذہب آگ کی پوجا تھی ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی جو کبھی نہیں بجھی تھی ادھر آپ پیدا ہوئے ادھر وہ آگ بجھ رہی اور ایران کے بادشاہ نو نے ایک محل بنایا تھا سنگ مرمر کا سفید وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ اس کو اس میں سے کسی ایک پتھر کا توڑنا بھی ناممکن تھا اتنا مشکل تھا اس کے چودہ بڑے بڑے برج ایک دھماکہ ہوا اور زمین پہ جا گرے سور عالم میں ہلچل مچ گئی تو نوشیروان شیروان کے دربار کا حضرت چودہ برج گر گئے تھوڑی دیر گزری تو وہ آیا عبادت خانے کا بڑا ان کا کوپ پا گئی آگ بج رہی نو شیر وہاں تو ڈر گیا تھا یہ کیا چکر ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے آسمانی علم کا جاننے والا کوئی ہے تو انہوں نے کہا عرب ہی عرب شہر تھا ایران کے دابے تھا کہ وہاں ایک شخص ہے ابد المسیح اسے بلواؤ ابدل مسیح کو بلوایا گیا اس نے کہا بھائی یہ میرے ہاں ہوا ہے اس نے کہا جی میں بھی نہیں جانتا ہوں میرا ایک مامو ہے وہ شام میں رہتا ہے وہ بڑا عالم ہے میں اس سے پوچھ کر آتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام تھا سفیر عبد المسیح اس کو ایمان نصیب نہ ہوا مقدر کی بات ہیرا فتح ہوا یوسف موجود تھا اور یہ سب کچھ خبریں لانے والا تھا ایمان نصیب نہ ہوا وہ گیا اپنے مامو کے پاس تو اس کا مامو اس وقت سکرات موت کی کی حالت میں تھا تو اس نے اس نے جا کر میں ہلایا کہ میں ہوں ستی عبد ال کاجا عبد المسیح تو ایسی آنکھ کھولی اور بغیر پوچھے کہ کیوں آئے ہو کس نے بھیجا ہے کیا کہتے ہو بغیر کچھ کہے بولے بولے کہ ملے کو بنی ساساں جس کے قمود مجھے پتا ہے تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے ماموں سے پوچھو کہ میرے محل کے چودہ کنگرے کیوں گر گئے اور میرے عبادت خانے کی آگ کیوں بجھ گئی اتنی خبریں پہنچی ہوئی ہیں ایک یتیم پیدا ہوا ہے اور ایسی ہلچل کائنات میں مچی ہوئی ہے تو وہ اب ستی ابد کو کہتا ہے کہ اپنے بادشاہ کو جا کر کہو یہ صاحب لراوا و کثرت تلاوا وادت بحیرت واد سماوا پلسا لئی ستے شام لطیح شامہ و لا فارس لمسی مقام و ان یم ملوکن و ملکات و کل لوا ہوا آن آج یو اس کی آخری کلیمات سے اللہ سے محبوب کی بشارتیں دیتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو بتانا جب قرآن کی تلاوت گونجنے لگے جب قرآن کی تلاوت گونجنے لگے اور جب وہ ہستی آ جائے جو لاٹھی لے کے چلے اور جب وہ ہے ساوا وہ اس کا پانی کم ہونے لگے اور جب سماوا کی وادی بہنے لگے اور قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے تو پھر یہ شام بھی اسی کا ہے اور ایران بھی اسی کا ہے پھر نہ ایران تیرا ملک رہے گا نہ شام میرا ملک رہے گا اس کی امت ان سور حکومتوں پر قاض ہوگی اور جتنے تیرے بادشاہ کے محل کے برج گرے ہیں اتنے بادشاہ آئیں گے چودہ اور اس کے بعد آخری نبی کی حکومت قائم ہو جائے گی کل لما ہوا آج نوشیر مان کو نے بتایا کہ یہ کہانی ہے وہ کہنے کا چودہ بادشاہ چودہ بادشاہ اگر ایک ایک دس سال بھی حکومت کرے تو ایک سو چالیس سال اور اگر ایک ایک بیس بیس سال حکومت کرے تو دو سو اسی سال لیکن اللہ کا کیا نظام چلا چالیس سال میں ہر شہر توڑ تاڑ کے اللہ نے وہ پھینکی چالیس سال میں چودہ بادشاہ آئے اور اتنی تیزی سے آئے ایک رات بنا ایک دن اترا ایک دن میں چڑھا ایک رات کو اترا ایسے کئی مہینے کے بعد بدلا دو مہینے کے بعد بدلا چھ مہینے کے بعد بدلا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے زمانے میں ایران کا طبقہ رکھ دیا اور شام کا تبقہ الٹ کے رکھ دیا ایران کے اور روم کے بادشاہ نے جب انصافی اگر مسلمانوں کا لشکر خالد بن ولید کے ساتھ حملہ کرنے آ رہا تھا تو روم کے بادشاہ نے پوری تیاری بھی ہوئی تھی مقابلے کی لیکن اس نے رات کو خواب دیکھا اپنے تخت پر ہے اور ایک فرشتہ آیا آسمان سے اترا ادھر اللہ کے رسول کھڑے ادھر عمر فاروق کھڑے ہوئے تو ایک فرشتہ اترا اس نے آ کر اس کے تخت کو یوں اٹایا اور اس کو زمین پہ دے مارا اور ادھر اس کے سارے لشکر کھڑے ہوئے اس نے سارے لشکر کے ہتھیار چھین کر ایک کوٹلی میں باندھ کے اللہ کے نبی کو دی نے حضرت عمر کو دیے تو اس کی آنکھ کھل گئی اور جنگا لا سر زمین شام آج تیری میری آخری ملاقات ہے آج کے بعد تیری میری ملاقات راتوں رات بحری جہاز بھرا ساز و سامان سے غلمان و خدام سے اور راتوں ایک اس کا غلام تھا جو اس کا ہم شکل تھا اس کو تاج پہنایا لباس پہنایا اور اسے بعد چھوڑا اور راتوں رات شام چھوڑ کے جاتے استنبول میں ڈیرے ڈال دیے یہ تبدیلیاں آئیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر پہلی کتابوں نے بھی آپ کی خبر ہو رہی ہے پہلی کتابوں نے بھی خبر آ رہی ہے کیا خبر آ رہی ہے تو کو بول رہی ہے ضرور بول رہی ہے انجیل بول رہی ہے یا شاید شاہیا بہن سرائے کے ہیں یا شایہ ہو فین اچلے پولیسان کے بے واہ ایشایا اٹھو تیرو پر ایک وحی آنے والی پہلی کتابیں ابھی تو آپ کے میں ہزاروں سال پڑھے ہیں اور آسمانی کتابوں میں گونج ہے گونج ہے یا شاہیا اٹھ نہیں اچھے کو لکھتا نہ کبھی واحد میں تیروں پر اپنا کلام نازل کرنے لگا ہوں تو علیہ السلام کھڑے ہوئے تو ان کی زبان پہ جانے جاری کیا بول جو ایسے کائنات میں گونجا یا سماع اسمعی ويا أرض أنستي أيثمان صنو أي زمینين خ اوقان ل إن الله تعالى يريد أن ييققد بر أمررا يقغية شنا يريد أن ينفس اللہ ایک چیز کو وجود دینے کا ارادہ کر چکا ہے ایک شان کو وجود میں لانے کا ارادہ کر چکا ہے اور ایک تدبیر کو وجود میں لانے کا ارادہ کر چکا ہے جسے کوئی نہیں ڈال سکتا جو ان امیت من وہ یہ ارادہ کر چکا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان میں ایک نبی بھیجے گا جو ان کی طرح لکھنا پڑھنا نہیں جانے گا ما کن تدری مل کتاب ول المان آپ ہم جانتے تھے کہ لکھائی کیسے ہوتی ہے یہ کیوں نہ لکھنا تو عید ہے لیکن آپ کے لیے ہوئی. عزت ہے کیوں کہ کل کو کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو بڑا عجیب تھا بڑا لکھاری تھا اپنی عقل سے کتاب لکھ کے ہمیں کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو ایک حرف نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا اس کے باوجود اس کے باوجود کفر نے اعتراض کیا اور نے اعتراض کیا اپنی طرف سے کے لکھ کے دے رہا ہے حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ لکھنا بھی نہیں جانتے پڑھنا بھی نہیں جانتے میں نے 1998 میں امریکہ کا سفر کیا تو وہاں نے کتاب پڑھی اسلام کے خلاف عرب عیسائی نے لکھی ہوئی عربی میں تو اس نے اس میں چھوٹے دلائل قائم کیے کہ وہ بہت بڑا لکھا آدمی تھا بڑا عجیب تھا فاضل تھا لکھائی آلہ چھی عدب تھا اس نے اپنی طرف سے قرآن جیسی کتاب گھڑ کے دے دی ایسا کہہ کہا گیا جب آپ کو ابھی لکھنا پڑنا بھی نہیں آتا تھا سلح ہوجید ہو رہی ہے سلح ہوجیدیا ہوجیدیا میں سلح ہو رہی ہے حضرت علی لکھنے والے ہیں ادھر سہیل بن احمد ادھر علی بن ابھی بالغ قریش کی طرف سے نمائندہ سہیل عمر رضی اللہ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھنے والے علی بن عبی فالح تو حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سہیل بن عمر نے کہا ہمیں نہیں پتا رحمان کون ہے رحیم کون ہے یہ کاٹو کیا لکھوں کا لکھو بسم کا اللہ عمنے فرما علی کاٹ دو اور لکھو بسم کا اللہ عما وہ بھی اللہ کا نام ہے یہ بھی اللہ کا نام پھر حضرت علی نے لکھا علی محمد الرسول اللہ یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو اس پر ابن عمر ابھی مسلمان ہی ہوتے, کافر تھے بعد میں ہی مان کہنے کے کہ اگر ہم تجھے رسول مانتے تو اس سے لڑائی کرتے ہم تو تجھے رسول مانتے نہیں ہے یہ کاٹو اور لکھو محمد بن عبداللہ اللہ تو آپ نے کہا علی کاٹ دیں یہ بھی کاٹ رہے کہا حدرت لیے کا یار سور یہ میں نہیں کاٹوں گا یا خود مٹائیں وہ میں نے مٹا لیا تھا یہ میں نہیں مٹاؤں گا یا خود مٹائیں گے آئے تو میں نے نبی نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے کہا جی یہ لکھا ہوا ہے یہ تو آپ اپنے انگوٹھے کو وہاں رکھ کر اس کو ایسے مسلا اور اسے مٹا دیا کہا اب یہاں لکھو عبداللہ محمد بن عبداللہ کہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں اور محمد الرسول اللہ بھی ہوں تو پہلے پہلی کتابوں میں خبر ہے کہ ایک آئے گا نبی جو خود بھی لکھنا پڑنا نہیں جانے گا تاکہ پر کوئی اعتراض نہ کر دے کہ یہ اپنی طرف سے کھڑا ہوا کلام ہے اور اس کی امت بھی ایسے ہوگی لا یقینا اس نبی میں ایک اعلیٰ وصف ہوگا زندگی بھر اس کی زبان سے کوئی دل آزاری کا بولنا نکلے گا زندگی بھر اس کی زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے گا کوئی بہت بول نہ نکلے گا لا یقولہ کبھی غلط بول نہ بولے گا والا سیاح والا ولا شدید والا خدیب وہ سخت نہیں ہوگا وہ غصے والا نہیں ہوگا وہ انتقامی مزاج والا نہیں ہوگا وہ بدمداز نہیں ہوگا اس کے دل میں سختی نہیں ہوگی اس کے لہجے میں سختی نہیں ہوگی اس کے بول میں سختی نہیں ہوگی وہ شور مچا مچا کے بات نہیں کرے گا وہ گلا فاڑ پھاڑ کے بات نہیں کرے گا وہ ایسا متواز ہوگا لَو لَم من تحت من وہ دو جہان کی سرداریاں لے کر آیا ہوگا لیکن جب وہ چلے گا تو اتنی آزادی سے چلے گا کہ جلد چراغ پر بھی پاؤں رکھے تو چراغ نہ پائے تو سپاہی یا کر تو رہ جانا سپاہی کا ماندہ نہیں ساڑھے کی میں بچے ذرا پیسہ آیا اور اکڑ ذرا طاقت آئی اور اکڑ چھوٹا سا جھنڈا لگا اور تکبر یہ اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا اللہ یہ جھنڈے والوں کو دیکھتے ہیں اب جن کے اتر گئے ان کا حال دیکھو کیا حال ہے یہ ہے جھنڈے کی حقیقت کہ جھنڈے اتر گئے اب پھر پہ آر میر کو پوچھتا نہیں اس آشتی میں عزتیں ساد بھی گئی ہیں اور یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے وہ کہہ رہا ہے کیا قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اللہ کا جھنڈا حکومت پاکستان کی صدارت وزارت ری اللہ کا جھنڈا جو اتنے عالی مقام پر آخا تو رب کا مقام محمود مقام محمود پہ جو فائز ہونے والا ہو ان کے بارے میں پچھلی فکار کہی جب وہ زمین پر چلیں گے تو ایسے چلیں گے کہ چراغ پر بھی پاؤں رکھے تو چراغ گزرنے نہ پائے خشک لکڑیوں پر بھی وہ چلے گا تو لکڑیوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز نہ آئے وہ ایسا متوازہ ہوگا پہلی کتابوں میں ذکر بتا رہا ہوں افت افت آج رن امیا آدارن سما قلوب وہ آئے گا وہ آئے گا اور اس کی توفید اس کا اللہ اندھوں کو آنکھیں دے گا کون سی آنکھیں اور دل والی یہ نہیں دل والی جن کی دلوں کی آنکھوں میں اندھیر ہے ان کو آنکھیں دے گا اور ان کے بہرے پن کو اللہ دور کرے گا یہ کان نہیں دل کے کان اور اللہ تعالیٰ دلوں پر چڑھے ہوئے کفر کے خلاف اتارے گا اس کی چفیں اللہ کھولے گا آنکھوں کو کانوں کو دلوں کے پردے ہٹائے گا کانوں کے ڈاک نکالے گا آنکھوں سے پردے ہٹائے گا اور ان کو بصیرت والا بنائے گا نورانی بنائے گا نور والا بنائے گا اور کیا کرے گا اور کیا اهدي به بعض البلالة وارفو به بعد الخمالة وعرف به بعد النكرة وعلمو به بعد الجهالة واكثر به بعد القلة واغني به بعد العيلة واستنكذ به ثئاما من الناس عظيما من الهلقة وارفو به بين علوم مختلفة وآضاء متفرقة وقلوم متشططة هاي هاي كاورجا جاريلا؟ کیا وہ نبی آئے گا تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا اللہ اس کی تو گمراہوں کو ہدایت دے گا اندھوں کو بینا کرے گا چھوڑوں کو زیادہ کرے گا کمزور کو طاقتور بنائے گا اور کیا کرے گا اور کیا کرے گا اللہ اس کے ذریعے سے اپنی پہچان کرائے گا اپنا تاروف کروائے گا لوگ نہیں جان رہے ہوں گے ہائے اللہ کے نبی کا کائنات پہ سب سے بڑا احسان ہے انہوں نے اللہ کا صحیح پتہ بتایا اللہ کا تصور موجود تھا پر اور خداؤں کے ساتھ اور اللہ بھی کریں گے ایری گا اللہ تو بھی آند ہے تو بھی آندہ ہے ایسی توحید تھی یہ توحید تھی آج بھی کچھ ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے چونکہ آج میرے نبی والا علم نہیں میرے نبی والی سیرت نہیں انسانوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر سمجھنا انسانوں کو حاجت روا سمجھنا انسانوں کے ہاتھ میں اپنی تقدیر سمجھنا یہ وہی جاہلیت کی کہانیاں ہیں جو نور نبوت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کفاب شہید کفاب اللہ رفیبہ کفاب اللہ وکیلا کفاب اللہ علیم کفاب اللہ کفاب اللہ نصیرہ کفا دردی عمیرہ کفاب اللہ رفیبہ کفاب اللہ حفیلہ میرے بندو میں نے کب کہا ہے کہ ہوں میں توادی کوئی نہیں سننی کب کہا ہے مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس کیوں جاتے ہو کوئی اعلان سنا کسی کتاب میں پڑھا کہ ہوں میں توادی کوئی نہیں سننی وہ تو مقررہ ارادہ تم پکارو میں سنوں گا پر پروید کو روز ہو کے تو دکھاؤ کوئی اور دہریاں کر کے جو دکھاؤ ہو جتنی منت ایک دنیا کے بڑے کی کرتے ہو اتنی میری کر لو تو پھر دعا کی قبولیت کا اثر دیکھو تم تو دعائی بھی مانتے ہو لا کی تلوار ہے کوئی کچھ نہیں کوئی کوشچ نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی, کچھ نہیں. کوئی کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ اللہ ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا اس میں لا ہوا جس لا ہوا کن لا ہوا پھر کا ہوا اللہ ہوا احسان عظیم ہمیں پتا چلا کہ اللہ کون ہے ہمیں کو پتہ, پتہ ہی ان ساروں کیا پتہ گرام کون ہے نماز کیوں پڑی رولت میں رکھنا سانس ملے گا اللہ اللہ معبود واحد رب واحد خالة واحد مالة واحد رابة واحد اهد سمج قاضر مقتدر الرحمن الرحيم الملك القدور السلام المؤمن المهمن العزيز الجبار المتكجر الخالق الباري المصبر الغطار القهار الغهار الغزاق الفتاحة العليم القاضل الباسط القاضل الرافع المعز المذيب السميع البصير الحكم العجب اللسيف الخبير الحليم العظيم، العفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب المقيد، الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواقع، المجيب الواقع مقدم الرحمن الرحيم الملك القدير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب رزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحكيم الوهاب الجليل الرقييل المجيد الوا المجيد الوافق الشهيد الحق الوكيل القدي المجين развит الحميد المحت المقد المعين المهي الممي الواحد الماغر الواهد الاهد السمد قادر المقيق المقدم الواحد الاول الاخر الظاهر الواحد الوالي المنجعان البر author المنتقل العب مالك المنج والدلال والكرام المقصد الجامع الغني المبنی البا نے اللہ کے اللہ جل جلاله یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تعارف ہے اللہ کا ان ناموں کا ہمیں نہیں پتا تھا پھر میں سیکھی روایت میرے نبی کاسما میرے رب کے ننانوے نام ایسے ہیں صرف ننانوے نہیں ہیں. اور صرف میں نہیں اللہ لا محدود اس کے نام لا محدود اس کے صفات لا محدود ہاں ان میں ناموں کی ایک خصوصیت ہے جو ان ناموں کو یاد کرے پھر ان کے معنی کو میں رکھ کر زندگی گزارے تو میرے نبی ان کا داخل ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو ہمیں کیا خبر تھی اللہ کوئی ہمیں جو کو اللہ کے نبی نے بتایا احسان عظیم اللہ کا صحیح پتہ بتایا اللہ کا صحیح صحیح پتا ایک شخص آیا یار سور اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں تو میرے نبی نے کہا لا بل ما شاء اللہ وحدہ نہیں, نہیں نہیں نہیں جو اللہ چاہے اور میں چاہوں غلط کہہ گیا یوں کہ جو اکیلا تنہا اللہ چاہے بس وہی ہوگا اور کیسا ہے اللہ زندہ اور کیسا ہے القیوم قائم اور کیسا ہے لڑتا اور سنا اونگ کا نہیں وال نو سو نہیں اور کیسا ہے لہو ما فسٹما واقع اب زمین و آسمان کا اکیلا شہنشاہ اور کیسا ہے مندی اتنے اس کی حیرت ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر اور کیسا ہے یہ عالم و ماہی ماحل پہ آگے سے پیچھے پیچھے سے آگے ماضی سے ہال حال سے مستقبل ہر ہر چیز کو جانتا ہے ہو جانتا ہے ہو رہی جانتا ہے ابھی نہیں ہوگی کو بھی بنا ل علم ہی علم دبادہ جو تیرے پاس علم ہے تیرے رب نے دیا ہے تیرا ذاتی نہیں اور کیسا ہے وَلَا اور کیسا ہے بہو العلیم بڑا بلند اور کیسا ہے اللہ بڑا عظیم ہے بڑا عظیم ہے اور کیسا ہے شہادہ حاضر بھی جانے غیر بھی جانے ماضی بھی جانے ہار بھی جانے وہ سب جانے اور کیسا ہے الکبیر بڑا اور کیسا ہے المطع بہت بلند و بالا اور کیسا میں کیا بتاؤں ایک آیت پہ کہانی ختم کروں کہ میرے رو نے کہا لو کی رتن اقلا ساری دنیا کے درخت کاٹ دو قلم بنا دو یہ تمہاری چیشا وطنی کا ذخیرہ کاٹ لو تو اس سے کتنے قلم بنیں گے اور اوپر چلے اور چلاس کے جنگل کاٹو اور اوپر جا کر سواد کے کالام کے جنگل اور برازیل کا جنگل اور افریقہ امریکہ یورپ ایشیا کے جنگل کاڑ کے قلم بنا دو پھر, پھر پوری دنیا کے انسان اور جنات آ جاؤ فرشت بھی آ جاؤ انسان بھی آ جاؤ جنات بھی آ جاؤ امبیا آ جاؤ رسول بھی آ جاؤ ادیب قطیر بھی آ جاؤ اور سارے قلم اٹھاؤ اور دبو ادھر لکھنا شروع کرو کیا لکھو کا اللہ بہت بڑا ہے یہ لکھو اللہ وقت پر لکھو کوئی ایک سب لکھو میرا اللہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. لکھنا شروع کرو لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ کیا ہوگا لنفد البحر قبل بہرو کب کلمات ربی بھی بھلے وہ لکھنا سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی اللہ کی قسم ہمیں نہیں پتا تھا اللہ کون ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کون ہے اللہ کیا کرتا ہے یہ بھی ہمیں اللہ کے نبی سے پتا چلاسلم کا من بشا الیکشن سے حکومت نہیں ملتی وہ ہمیں, نت... ہمیں ہمارے, ہمارے حبیب نے بتایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے وہ طنز مِن منتشا اللہ جسے جس چاہتا ہے حکومت واپس لے لیتا ہے وہ تو عز و جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے وہ تو ذیل جس کو چاہتا ہے دلیل کر دیتا ہے یہ اللہ کا ارادہ میرا اللہ ہے کیسا میرا اللہ کرتا کیا ہے بی خیر سی کا مالک اور زانوں کا مالک انشین ہر چیز تقاض توری جل لئی کو نہارمبا کرتا ہے لمبا کرتا ہے جیسے آج کل ہو رہا ہے اور رات کو چھوٹا کرتا ہے وہ تخرج میتر سے مردہ نکالے مردہ سے زندہ نکالے حساب جس کو چاہے جتنا بھی دے یق کو شاہ و یکس کا پھیلا دے جس کا گھٹا دے اور کیا کرتا ہے الحمد زمین کو کنگوڑا بنایا بچھونا اور کیا کرتا ہے سنا ادا نہیں نہ آسمانوں کو کھلایا اور سہا افرا انہیں بلند کیا اور کیا کرتا ہے بل رجوگ وہ سخت چاند سور رشتے داروں کو قابو کرتا ہے اور کیا کرتا ہے اور کیا کرتا ہے دن اور رات کے ندام پر قابو کرتا ہے یہ اور کیا کرتا ہے دانا ڈالا اسے نہ ذمہ دار نے پھاڑا نہ زمین نے پھاڑا نہ ہوا نے پھاڑا تو اس نے پھاڑا سائنس حیران ہے یہ کیسی ہو جاتا ہے پھر یہ دانا اتنا اصل من جاتے کہ جڑ کو نیچے جاتا ہے کوپر کو اوپر ہو جاتا ہے اٹھا کے نہیں سارا دن کپاس سیتے پتھر ہٹ نہ گئے تھے جڑ اٹھتے ہوں سارا ذمہ دار بیٹھ کی جان پتر اٹھتے تھے جڑ ہٹ یہ کپاس کا دانا اتنا اقل مند کہتے ہیں کہ جڑ کو نیچے بھیجتا ہے پتے کو باہر نکالتا ہے پھر پہلے یوں کھڑا ہوتا ہے سیدھا نہیں کھڑا ہوتا یوں چھپ پہ کھڑا ہوتا ہے کہیں کسی پرندے کی نظر میں نہ آ جاؤں اور کہیں بجے اٹھا کے نہ لے جائے اور میں زمیندار کے کام کر کا رہا ہوں یوں چھو پہ کھڑا ہوتا ہے یا تھوڑی طاقت پکڑ کر یوں تھوڑا سا سر نکالتا ہے پھر تھوڑا سا سر نکالتا ہے یہ اکل آیا ہے تو انسان حیران سائنس حیران میرے نبی نے جواب دیا. اِن اللہ حد یہ اللہ کے دانے اور گٹھری کو پھاڑ دیتا ہے یہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے مَا اللہ. کوئی بہر سوا درخت بنا کے دکھا دے ہے کوئی اللہ کے سوا دانے کو پھاڑ کے دکھا دے ہے کوئی اللہ کے سوا گٹھلی کو پھاڑ کے دکھا دے ہے کوئی اللہ کے سوا کھجور کی پہ خوبصورت کھجور لگا دے آگے بھر دے رنگ بھر دے خوشبو بھر دے آم کی گفلی میں سے چونسا نکالے مالدہ نکالے لمڑا نکالے دسالے رٹو نکالے دیسی نکالے میٹھا خوشبو دار نکالے ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی, کوئی چھوڑ چھوڑے سے دانے سے اتنا بڑا پیپل کا رقص نکال دے ہے کوئی ہے کوئی یہ کون کر رہا ہے کریلے کو کڑوا کیا خربلے کو بیٹھا کیا سربوز کو ڈال کیا گاجر کو نیچے مولی کو نیچے مرد کو اوور ناریل کو صاف اوپر بنا دیا یہ کون کرتا ہے کوئی تمہارے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر سکے زبان سے کہتے ہر کو ہی کر رہا ہر کو اللہ ہی کر رہا ہے یہ اور کوئی نہیں کر رہا جب ہے تو اگر بھی کھڑے ہو جاتے, ہو جاتے ہو کوئی نہیں آئے۔ حی ہے جیسے ہمارا آو ہے؟ بسم اللہ آؤ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو آنے والا خوش ہو جاتا ہے اور آنے والے کو اے ادھا آو تو آنے والا تو نہیں ہوتا. میرے رب کی عزت کی رسم آو نماز کے لیے ازان کے لا اگر اللہ کہتا لو الا چالا تو پھر اس کا مطلب اور ہوئے چلو نماز کے لیے لہ میں گرج تھی گرج یا گرج نہیں ہے عربی کا محاورہ ہے یہ تمہاری زبان میں ترما آؤ جی آؤ جی آؤ جی تمہارا رب رب کر تمہیں رہا؟ آجا. بندہ آ جا نماز کے لیے آ جا آ جا کدھر آؤں ہری اور دو دفعہ گاؤں ہے دو دفعہ دفع کیوں ہے ایک دفعہ اللہ کہتا ہے ایک دفعہ اللہ کا رسول کہتا ہے آ جا آ جا چیز نہیں آیا کو نہیں صبح اٹھے نہیں جانا دوپہری دکان پہ رش ہوں گا شام سات کے اندر کچھ پڑی جا رہے ہیں ہر ہائے ہائے ہائے اور میرا ہریا ہریا جیسے ماں بچے کو کہ آ جا میرا بچہ آ میرا لال آ تو بچہ لوگ لڑ کھڑا بھی دوڑتا ہے گرتا ہے پھر دوڑتا ہے پھیلی ہوئی بانیں اور محبت بڑا انداز سے کھینچتا ہے ہریا میں ماں سے زیادہ محبت کی پکار دن میں دس دفعہ یہ پکار تم سنتے ہو حیا آلہ تعالی پانچ اذانے اور دس اور دو دفاع ہیا آلہ تعالی حیا آلہ ہریا جام دم دے آؤ جی آؤ جی لائیں شیف لائیں تو شیف کہتا تو میرا آجا آ جا میرا بندہ آ جا ادھر آدرا در کیا ملے گا کامیابی پائے گا اگل پلا گرنٹر کون اللہ اور کون اللہ کا سر ہماری زمانت کامیابی ملے گی پچانوے فیصد لوگ سیٹا بدنی میں نماز نہیں پڑھتے تم اپنے شہر سے ناراض ہو جاؤ سارے پاکستان کا حال بتا رہا ہوں سارا پاکستان جمع کرو تو دس پندرہ فیصد سے لوگ زیادہ نمازی نہیں ہیں پچاسی نبے فیصد لوگ آ رہی ہیں سجدہ سے آئے ہے کتنے صبحیں ہیں دیت جاتی ہیں نہ ڈھلتی کوئی شام نہ چڑھتا ہوا دن نہ تاروں بھری رات نہ مسکراتا ہوا چاند نہ کھلے ہوئے پھول کوئی چیز بھی نہیں اللہ کے سامنے نہیں جھکا دی حالانکہ ہر چیز پکار پکار کے اللہ اللہ گئی ہم اللہ کے سامنے جھکے ہیں تم بھی جھک جاؤ نجم و شدر وش جو ساری کائنات تیرے رب سامنے سجنے میں تو بھی سجدے میں سر رکھ لے ایک سجدے کے انکار پر مربوط ہو گیا دیکھو ایک بات پہ غور بن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو اس نے نہیں کیا وہ مردود ہو گیا جو اللہ کو سجدہ نہیں کرے گا وہ کتنا مردود ہوگا شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا کرو مردود تو جو اللہ کو سجدہ نہ کرے وہ کتنا مردود ہوگا جو اگر قوربہ تو آئے پہلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ناز رہنال بلال بلال آسان کیا ہے مجھے ٹھنڈک ہو مجھے راحت ہو کیسی راحت نماز پڑھو گا راحت ہوگی یہ ہمیں کیا خبر تھی توحید کیا ہے عبادت کیا ہے بندگی کیا ہے کفر کیا ہے شرک کیا ہے ہمیں تو اللہ کے رسول سے پتہ چلا انہوں نے اللہ کو اللہ ایسا تعارف کرایا کہ ہر داغ دھو دیا اور ایسا لا الہ الا اللہ کو سامنے لے کر آیا اللہ کا رسول کہ سارے نقشے مٹا کے رکھ دیے ساری صورتوں پر لا کی تلوار سے جاری لا, لا لا ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ کدھر اللہ, ایک اللہ, ایک اللہ, ایک اللہ ہر طرف اے کل اے کل کدھر وہ رب اللہ کدھر رب المشرقر رب المشر رب المشرقین مشرق المغر کرب شمال الجنوب کرب مشرقین مغربین کرب زمین و آسمان تحت چاہ اور خوف کری نور اور نوری کرب ہاتھی آتی کرب خلائی ہوائی کرب چار پاؤں پہ چلے دو پاؤں چھپے چلے سولہ پاؤں پہ چلے رنگ کے چلے تیر کے چلے دوڑ کے چلے اڑ کے چلے میں گم ہو جائے پزا میں گم ہو جائے زمین کے قدوں میں گم ہو جائے سب کا مارک اور حاضر اور رازق اور حفیظ اور رقیل اور کپیل وہ صرف اللہ ہے یہ درس توحید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا پہلی کتابیں شور مچا رہی ہیں کہ ایک نبی آئے گا وہ دلوں کے اندھیرے دور کرے گا اللہ دور کرے گا اسے ذریعہ بنائے گا وہ گمراہی کو دور کرے گا کفر کو دور کرے گا شرک کو دور کرے گا اور کیا کرے گا اور کیا کرے گا ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا اور کیا کرے گا مختلف قواعد کو امت بنا دے گا اور کیا کرے گا مختلف جذبات والوں کو ایک جذبے میں پرو دے گا اور کیا کرے گا بے شمار جہنم میں جانے والوں کو جنت کی راہوں میں ڈال دے گا میرے بھائیو اللہ کا نبی صرف بارہ دن یاد کرنے کے لیے نہیں ہے یہ تو ہر پل ہر گھڑی یاد کرنے کی ہنسی ہے رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے جو پل اللہ کے نبی کی یاد سے ادھر ادھر چلا گیا جو قدم اللہ کے نبی کے طریقے سے ادھر ادھر چلا گیا اگا میں چلا گیا حرا میں چلا گیا مصیبت میں چلا گیا تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانا آپ روشنی لائے ہیں روشنی وہ آپ کی زندگی ہے تمہارے پاس روشنی لایا ہوں روشن راستہ لایا ہوں کمل امور قرآن ہو سا اہونا تو منجالہ ہو خلف ہو سا اہو النار ایک نور اللہ کا نبی ہے ایک نور قرآن ہے میرے نبی نے فرمایا جب کالی رات کی طرح تم پر اندھیرے چھا جائیں اور کالی راہ اس کی طرح فتنوں میں پڑ جاؤ تو میری کتاب کو پکڑ لینا میرے قرآن کو پکڑ لینا جو اسے آگے رکھے گا اسے جنت میں پہنچائے گا جو اسے پیچھے کرے گا اسے دھکا دے کے جہنم میں گرائے گا جس کے بارے میں شفات کرے گا اللہ قبول کرے گا جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ قبول کرے گا اگر یہ قرآن نے جھگڑا کر لیا تو جہنم ٹھیکانا شفا کر دی تو جنت ٹھیکانا میرے بھائیوں مرنے سے پہلے اپنے قلوب اپنے سینوں کو ان نور سے ان دو نور سے روشن کرو نور نبوت پھر پہنچاتا ہے نور توحید تک اور نور عبادت تک اور نور اخلاق ساري حسناك نور يعني تفور في مثل نوره مثل نوره كمشفار فيها مصباحة المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها قوكب در يوقض من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية يقاب زيتها يضي ولو لم تنفسه نور على نور يعد الله لنوره من يشاء یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کوئی سرتا نہیں ہے کسی مسلک کا پرچار نہیں ہے یہ اپنے سینوں کو روشن کرنا ہے نور توحید سے نور نغور سے نور قرآن سے یہ روشنی اندر میں اتریں گی تو آپ کو جنت کی راہیں معلوم جہنم کی راہیں معلوم آپ اچھے اور برے میں طویل ہوگی اللہ کے محبوب کی تعلیمات میں ہوگی آج پوری دنیا ایک جنگل ہوتی ایک حیوانوں کا باڑہ ہوتی آج دیکھ رہے ہو صرف یہ ایک وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی ہماری زندگیوں سے نکل گئی وہ زندگی موجود ہے محفوظ ہے مقبول ہے اسے نہ کوئی کہنا سکا نہ چھپا سکا نہ بدل سکا نہ قرآن بدلے گا نہ حدیث بدلے گی نہ علم قرآن بدلے گا نہ علم حدیث بدلے گا اس کے حفاظت کی حفاظت کے لیے اللہ کا نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کو پیدائش سے وفات تک محفوظ کر دیا ہے جو سارا دن جھوٹ لڑائی مار گائی رب پتا نہیں کہ منہ کالا کی اس سے راضی ہے کوئی اللہ آپ بچ کے سی اللہ بڑا رحمان صاحب دہایا نہ کرو اللہ آپ بچ کے اللہ آپ بچ کے سی اور یہ تم سوچو یہ فلسفہ امام حسین کو سمجھنے کا انہیں آیا کہ اللہ آپ پہ بشکری ستنا پاک خون اتنی پاک نسل ہائے ہائے آل رسول آل رسول کیسے پانی کی طرح خون بہ گیا کیا فرق پڑتا تھا یزیز کدایت کر لیتے جنت تو بشارت ہو چکی تھی مجھے تو پتا نہیں مجھے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں آپ کو تو پتہ نہیں جنت میں جانے کے جہنم میں مرنے پتا چلے گا کہ کہ پاس ہو ہو گئے گئے فیل یہ تو ماں کا دودھ پیتا ہوا بچہ کہا جا رہا ہے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں صرف جنت نہیں ملی ساتھ سرداری میں ملی ہے سیدار شباب راہل الجنت الحسن والحسین ماں کون ہے سیدت و نساء اہل جنت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ باپ کون ہے باپ کون ہے یا علی ابا کربا ان منزلوں کا مقابلہ اکربا ان منزلوں کا مقابلہ منزل سے جنگا اے علی علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے قریب کیا کہا علی تو خوش ہے خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا یہ سارا گھر دیکھ لیا کیسا ہے تو اگر یہ بیٹھ کر کے جان بچا لیتے تو کون سا فرق پڑنا تھا جنت تو مل چکی ہے رضا کے پروانے بھی مل چکے ہیں ایک رات آپ آئے تو ہر سلی فاطمہ پچیس حسن کی آنکھ کھل گئی تو اما سے پانی مانگتا اما پانی دو تو اللہ کے حبی نے حضرت فاطمہ کو نہیں اٹھنے دیا خود اٹھ گئے اور گلاس لیا گھڑے میں پانی ہے پانی لے لیا باہر نکل گئے سین میں حضرت علی کی ایک بکری بیمار سی کھڑی تھی جس میں ایک کتر دودھ نہیں تھا گلاس بھر دیا اور اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ بھاگ کے آگے ہو گئے بڑے بھائی کے آگے ہو گئے پہلے ہاتھ آگے کیا تو آپ نے ان کو پیچھے کیا تم پیچھے ٹوٹ تو اس بات میں نے کہا یار آپ کو ہسن سے زیادہ پیار ہے تو آپ نے کہا نہیں حسن نے پہلے مانگا ہے اس لیے اس کو پہلے دوں گا اس نے وہ بعد میں آیا اس کو بعد میں لوں گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار تھا کہ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے حضرت امام حسین اس کا اڈٹ تھے وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے آپ نے کئی دفعہ کہا حسن میرا بیٹا ہے حسین علی کا بیٹا ہے لیکن یہاں تو وہ آگے پیچھے کا کام کر پہلے حسن نے مانگا تو آپ نے ان کو دودھ پلایا فاطمہ کو پلایا حضرت علی سوے رہے ان کی آنکھ نہیں کھلی سر آپ نے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں وہ ہاتھ اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں چاند کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں اکٹھے ہوں یہ خون بہ گیا ایک بول پر یہ خون بچتا تھا تو دسو دس آ اللہ آپ کے بش کا نالا آپ کے بش کے है, है, دیکھا ہے, اللہ آپ کسی دار سے اللہ آپ پہ سڈیا مرے سی کوئی امریکن آ گئی گلابی آ گئی مرگ سے تھا اللہ آپ دیکھ سی چپ کر کے بیٹھے رہتے پکے سی نہیں مرد تھان میں سن ظالم ادھر میں کہتا ہوں رب کی مان کہتا اللہ آپ پہ بشکے سی شہزان کی راہوں پہ نہ چل اللہ آپ بش کے سی پھر تو حسین اور شمر کا فرق امرس گیا اللہ آپ بش کے سی پھر کیا فرق رہ گیا پھر پاک دامن اور ناچنے والی میں کیا فرق رہ گیا ایک کا باغ محفری نے دیکھا ایک کپڑے اتار کے اسٹیج پہ ناچ رہی ہے دونوں میں کیا فرق رہ گیا ایک کی تنخواہ میں بچوں کی دوائی کے پیسے نہیں ہیں وہ تڑپتا ہے ایک تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھائے تو لاکھ روپئے اس کے بینک میں جمع ہو سکتے کے وہ بچے کو تڑپڑا دیکھنا گوارا کرتا ہے اور حرام کی طرف ہاتھ میں بڑھاتا ایک دونوں طرف سے جیون بھر رہا ہے ادھر, ادھر بھی ادھر بھی اگر انہیں دونوں نے برابر ہو جانا ہے تو اس کو ڈھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے اور یہ کروالاؤں کی کیا ضرورت ہے اور ہم کو بات کے ٹکرا جانے کی کیا ضرورت ہے اگر نکاح اور زنا میں فرق نہیں شراب اور پانی میں فرق نہیں سود اور تجارت میں فرق نہیں ظلم اور عدل میں فرق نہیں حلال اور حرام بنا لاٹے بچے ساری تاریخ ختم ہو گئی ساری داستان مٹ گئی کے عظیم ہنسیوں کے سرنے دونوں جل جائیں افا ن جل المسلمین اکل مجرمین مالکم کل خط قومون ام لم کے فیہ حدت اے تو ذکر تھوک ہے اللہ پہ بچ کے سنگھ میرا اللہ پوچھ رہا قرآن میں اللہ پوچھ رہا ہے کون سی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے خود اللہ پوچھ رہا ہے یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ پہ بچ کے سنگھ ہم نے کلفت جا نہ فرمان فرما بردار میں برابر کر دوں گا نہیں نہیں یوم المجرمون صدا آئے گی آج مجرم مالک ہو جاؤ وجہ رب قبل ملکا آ جا گیا ہے تمہارا رب تمہیں بتانے کے لیے خرر تمیز کرنے کے لیے تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنی زندگی بنا لو یہ پیغام تبلیغ ہے محبتوں سے رہو نفرت میں کھاؤ تعصب کی آگ نہ فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکاؤ یہ امت مسائل میں ہمیشہ اختلاف رہے گی یہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے اس لیے دل میں گنجائش رکھو اوروں کے لیے دل میں رسر رکھو اوروں کے لیے ورنہ اگر یہ صرف عباریت کی یاد بڑھتا دی اور یہ تعصب اور نفرت کی یاد بڑھتا دی اور اپنے سوا سب کو غلط سمجھا صرف اپنے آپ کو ٹھیک سمجھا اور باقی سارے گمراہ ہیں تو میرے نبی کی امت ہے پھر کہاں پھر تو امت ختم ہو گئی پھر تحمت مٹ گئی اگر دل پھٹ گئے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی فرائد مٹ گئے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی انسانی حقوق ضائع کیے گئے اللہ کی مدد ہٹ جائے گی ہائے <تصفح> ہائے ماں باپ ماں باپ انسانی حقوق چھوڑو آج تو ماں باپ ہو رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہا گیا یا رسول اللہ قیامت کبائے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا کیا کوئی کوئی نشانی کا جب ماؤ کو زلیل کیا جائے تو سمجھو کیا مت آ گئی کیا کو کس سے جوڑا ہے ماں کی نافرمانی سے جوڑا ہے جب بردیاں برڈ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی اور چیچا پتنی کے نوجوان ماؤ کو دھکے دیں گے باپ کا گریبان پکڑیں گے تو پھر سمجھو قیا آنے والی ہے میرے نبی نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ لیا اور اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت اس کی نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نا نا قبول ہے قبول <تصفيق> یہ زندگی اللہ کا حبیب صرف نماز نہیں پڑھا کے گیا پانچ وقت کی نماز صرف نہیں پڑھائی نماز بھی سکھائی روزہ بھی سکھایا حج بھی سکھایا زکات بھی سکھایا جہاز بھی سکھایا جنگ بھی سکھائی امن بھی سکھایا سلا بھی سکھائی اللہ اسے روک لے گا اوروں کو جانے دے گا اس کو روک لے گا پھر اللہ اسے کہے گا تو تک لیا کیوں لا اللہ کا تو شفاعت کر میں کوئی شفاعت پر لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈالوں گا یہ فضائل سنیے ایک صحابی کو کہا جا رہا ہے صحابی صحابی کا چیز ہے ساری دنیا کے ابدال ولی علماء اور تازہ مل جائیں کٹھے ہو جائیں محدثین مفسرین ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں صحابی ویسی ہستی کا نام ہے عمر سے کہا جا رہا ہے وہ آئے گا اویس وہ صحابی نہیں ہے پر جاؤ مراد والے کھڑے ہو جاؤ سارے بیٹھ گئے موراد والے باقی رہ گئے سارے نے کہا سارے مراد بیٹھ جاؤ کرن والے کھڑے ہو جاؤ ایک آدمی باقی بڑھ نے کہا تو کرنی ہے کا تو اویش کو جانتا کا نہیں جان تو میرا بتیجا ہے میرا زیادہ بھتیجا ہے آپ اس کا تم کو بڑا پاگل کا ہے کہاں ملے گا یہ عرفات کی طرف تھا اونٹ چرانے. تو حضرت علی اور حضرت وہاں سے نکلے تیزی کے ساتھ اور ارفات کی طرف گئے تو دیکھا جھاڑی کے پیچھے وہ گئے کھڑے نماز پڑھے اونٹ چڑ رہے ہیں تو دونوں پاس آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے جب محسوس کیا کہ کچھ لوگ آئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی سلام سرا ہر عمر نے سلام کے جواب دیا ہر عمر نے کا جیا مراد کیم کیوں جیا کدرا کمر سے کپڑا ہٹاؤ اگر میرا جانتے کون ہو جانتا نہیں تھا اور میں ابی تو پھر وہ گبرا کے کھڑے ہو گئے مجھے بات کیجیے میں نے پہچانا نہیں السلام علیکم یا امیر نہیں السلام علیکم یا ابن اللہ تعالیٰ آپ کو فرمائے آپ نے کم تکلیف کی عمر نے کہا ہاتھ تھا ہمارے لیے دعا کر وہ کہنے کہا، میں آپ کے یہ دعا کروں میری اوقات آپ کیا کر رہے ہیں کنے کر کہ میرے نبی نے کہا تھا ویسے آئے تو دعا کروانا ہاں مائیں یہاں تک پہنچاتی ہیں وہ مائیں چیچا وطری میں جب ہو رہی ہیں انہوں نے دعا کی حضرت عمر نے گا میرے پاس رہو گے ندی نک تمہارا بس نہیں رہا تو میری اوقات آپ کیا کر رہے ہیں کنیکٹ کر کے میرے نبی نے کہا تھا ویسے آئے تو دعا کروانا ہاں مائیں یہاں تک پہنچاتی ہیں وہ مائیں شیشہ وطنی میں زلیل ہو رہی ہیں انہوں نے دعا کی حضرت عمر نے گا میرے پاس رہو گے ندی کہیں تمہارا رہوں گا کہاں رہو گے تو میں کوفے رہوں گا تو حضرت عمر نے کہا کوفے کے گورنر کو لکھوں چاہ رہے ٹھکانا نہیں میں غریبوں میں ٹھیک ہوں مجھے نہیں چاہیے یہ واہ چاہیے شہرت نہیں چاہیے اگلے سال کوفے کا ایک سردار ہے حج کرنے حضرت عمر نے پوچھا اویرس کیسا تھا کری بڑی غربت بڑی تنگی وہ بڑا عظیم آدمی ہے اس سے جانا اور دعا کروانا اس کے بارے میں یہ, یہ فرمان ہے لاکر کا حج کے بعد یہ پہنچے اویرس کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا کے کنارے نفل پڑ رہے ہیں نماز سے فار ہو گیا تو وہ کہ میں کروں تو حج سے ہے تو کر لوگ حاجی سے دعا کروا تھا تو مجھ سے کرواتا ہے کہیں تو کر جب انہوں نے زور لگایا تو کہنے کہیں عمر سے تو مل کے ہی آل مر رہا تھا جبھی جبھی انہیں ہاتھ اٹھائے دعا کی رات کو بورجہ بستر اٹھا کے غائب ہو گئے کہ کہیں لوگ آپ مجھے پیر نہ بنا دیں اور میری نیت میں فرق نہ آ جائے یہ پار زندگی اللہ کا نبی سکھا کر گیا ہے ہاں صرف عبادت کا نام اسلام نہیں ہے اللہ کے بندوں سے اللہ کی نسبت کے ساتھ اللہ کے نبی کے طریقے پر حسن سلوک یہ بہت بڑا دین ہے جو زندگیوں سے نکل گیا ہے آپ نے کہا بہترین مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرے خیر رحم خیر رحم لینا لے رانا خیر اللہ اہلی میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اور بہترین مسلمانوں جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی یا دو بہنیں دی مسلم کا حق ادا کیا شادی کی شادی کے بعد بھی حال پوچھ رہا تو اس میں جنتر ہو گئی سارا پنجاب بیٹیوں کو حق نہیں دیتا پوتری کو آجاندن پیو آپ ہی نہیں دیں پیو آپ ہی نہیں دیں دے کوئی بات دینے کی کوشش کرے پتھر آجان کیوں ہمارے ذمہ داروں نے تو کوئی پتہ نہیں تمہارے شہر کا کیا حالت ذمہ داروں نے سب سے پہلے میرے باپ نے حق دیا تھا تو رشتے دار سے, لڑ جانا ہوئی سامور ساڑی سے زنوئی دے اور ایسی بارش سیزا سارا رسک حرام ہو جاتا ہے ساری روٹی حرام ہو جاتی ہے کوئی چوٹا بتنی میں چور پکڑا یا کیسی بٹائی ہوگی جی تو جو بینک کا حق آ جائے اس سے بڑا چور کون ہے جو قرآن کا ہے قرآن جو میں قرآن پکار رہا ہے بہنوں کا حصہ بھائی سے بھی پہلے ہے اس سے بڑا چور کون ہوگا میں نے رائگن میں پڑھا ہے دین میں میں اپنے استاد صاحب کے لیے اپنے گاؤں سے اپنے باہر کا شہد اتروا کے لے گیا میں نے پیش کیا شہد کی بوٹل <سؤال> بتا دوں آپ کو چہتر پچہتر کی بات میں نے کہا جی شہد آپ کے لے لائیں کہنے سے لائے من کے زمین کا ہے تو آپ سوال دیکھو کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا آپ پورا نہیں سنتے ماشاء اللہ جزا کر لا پلانا دے گیا پرانا دہ روپیہ دے گیا بھویں چوری دے دے گیا کہ ہمیں رشوت دے دے گا دے گیا گانو دے گیا بھویں جتنے مرضی دے گیا تو وہ بھی تو کہہ سکتے تھے ماشاء اللہ جزا کر رہا ہے حیثیت ہے اس کی اچھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر ماشاء اللہ میرا استاد مجھ سے پوچھتا ہے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہی شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی صرف دو برا بہن ہائی کوئی ہوں تو نہ دیں دے کوئی نہیں دین دوں میرے باپ کی بہن چھ سو دو بھائی تھے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں کہوں اس میں جمے کوئی نہ ہو میرا دادا تو میں سب پہلے لڑکا پیا اتنی تحقیق کے بعد پھر کا اچھا رکھ دو میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی دے کر گئے کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے کسی کو ظلم نہیں کسی پہ ظلم نہیں یہ زندگی سیکھو یہ ہے اصل میلاد النبی یہ ہے اصل جشن اور خوشی کہ میری ساری زندگی سانچے نبوت میں ڈھل جائے اور میں غلام نبی بن جاؤں میں غلام رسول بن جاؤں میرے نبی اس سے خوش ہوگا میرے نبی کی روح کو ٹھنڈک اس سے پہنچے گی کہ اتنا بڑا مجموعہ جلد رسول کی غلامی کا کی لے کر جائے کیا آپ کی زندگی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے اکثر امیر المشدت اطول من المردوز اللہ کے نبی کا قد نہ لمبا نہ چھوٹا درمیان آتا تھا لیکن ایک موجودہ تھا لمبے سے لمبے قد والا آپ کے برابر کھڑا تھا تو آپ کا قد قدرا تو اس کا نیچے ہو جاتا چاہے وہ دس فوٹا سا کھڑا ہو جائے آپ کا قد نکل جاتا تو اس کا نیچے ہو جاتا ہے سر کیسا تھا عظیم الحام بڑا سر تھا بال کہتے تھے رجل رج لشہ گریا کہاں تک آتے تھے کان کی لو تک آپ کے باہر ہوتے کبھی کبھی گردن تک بہت کم شانوں تک کنگی کیسے کرتے پہ تھے پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف مان کیسے نکالتے تھے کبھی درمیان میں کبھی سیدھے بار کبھی مان کے بغیر کبھی مان کے ساتھ جب مان نکالتے تھے درمیان میں جب درمیان میں سے نکلتی تھی کبھی سر چٹوکی ہوتی تو اس میں پھر روشنیاں نظر آتی تھی فوٹتی میں اور آخر عمر میں مانگ نکالنے کا احتمام شروع میں کبھی سیدھی کنگی کرتے تھے کبھی مانگ نکالتے تھے آخر میں پھر مخالفت کا یہود و نا سارا مخالفت کرو وہ نکالتے ہم نکالیں گے پھر بیچ میں سے نکالتا واصل زمین ماتھا کشادہ ہوا جب گھمیں بڑی گول من غرد ترنے بیچ میں بالنے اقن لہر نہیں نہ یہاں سے اٹھا ہوا آگے سے باری اجا جی نے آنکھیں موٹی وہ اشکل لمبے اور سرخ ڈوروں سے مزین وہ اٹحل بغیر سرمے تو سرمگی وہ عہدت پلکیں بڑی دراؤ وہ آخوا سفید انتہائی سے گیر سیائی انتہائی کیا اور ایسا حسن اور کشش تھا جب آنکھ اڑتی ضرورت نور کی بڑھتی رو جا رہی سحل گال نہ پچھکے ہوئے ایسے گولا چودہ رات کے چاند کی ترات کا چہرہ چمکتا تھا اور مشرب اللون آپ کا رنگ سفید اور گلابی مل کر رنگت بنتی تھی سفید اور سرخ مل کر ایک گلابی رنگت آپ کے گالوں پر پیچھے تھی نہ پچکے تھے نہ ابھرے تھے آپ کی گاڑی تھی ہلکی جس میری گاڑی قدرتی ہلکی ہے بال ہلکے ہیں آپ کی گاڑی بھاری تھی اور گنگھریالی تھی اور ایک مٹ تھی کدرتی ایک مٹھ آپ نے کبھی نہیں لگائی اور مفلجر اسنان آپ کے دانت پہلے چار دانتوں میں ہلا باریک سوپاری خلا تھا دو دانتوں میں نیچے گدوں اوپر گدوں میں پلا تھا اور برباد پرستان آیا اور پر ایسے چمکدار تھے جب آپ ہنسے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں میں پڑتا نظر آتا تھا اور وزیر الفم موٹ بڑے خوبصورت گھڑے ہوئے کہ گردن لمبی اور سراہی دار تھی لمبی اور سراہی دار تھی لم اللون کلیوں جیسا رنگ تھا چمکتا ہوا صدر سینہ کھلا سد سینا کھلک المنتبین کندھوں کا فاصلہ زیادہ الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی رہبر رہا ہتھیلی کشادہ شسن پھیلنے والقدمین خجمین ہتھیلیوں کے اوپر اور پاؤں کے اوپر کا گوشت پر بھرا ہوا رگے نظر نہیں آتی تھی زخم کا یہ جوڑ بڑے مضبوط تھے بھرے بڑے مضبوط جوڑ تھے سوال البتنے کا سب سین اور پیٹ برابر تھا سین اور پیٹ برابر یا پیٹ اٹھے جب بندہ اے دے کتنا بندے پیٹ ادے جا رہے آپ ادے بہت بری چربی ہے جو پیٹ میں جمع ہو سب سے بری چربی ہے جو پیٹ میں جمع ہو یہ سارے کھانے کے شوق دنیا ہمیں پورے نہ کرو جنت کے لیے بالکل سنبھال کر رکھو حلال کھاؤ اس میں بھی اسراپنا کرو کھلو اس میں وہ کھاؤ ہلال پیو ہلال تصرف ہو نہ کرو کہ چربی چڑھ چڑھ آیا تو ہی نہیں ہوتا سوا کلبتنے متر ڈکی ال سینے سے ایک بال بالوں کا ایک تا چلتا تھا جو ناچ پیار کے ختم ہو جاتا تھا انور الر کرتے سے باہر جو جسم ہوتا تھا وہ ایسے روشنیوں کی طرح چمکتا تھا ایسے چمکتا تھا اشارہ زرائن کلائیوں پہ ہلکے ہلکے بال ون کی بہن کندھوں پہ ہلکے ہلکے لو جسم کہتے ہیں وہ آلیہ صدر کچھ یہاں ہلکے ہلکے بال تھے باقی سارا جسم بالوں سے سات تھا پاپ تھا یہ پاؤں کے تلوے گہرے تھے مشورہ القدمین یہ اوپر پڑا نرم تھا پاؤں کے اوپر کا گوشت لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا یم وہ انہ جب آپ وضو کرتے تو پانی ایسے اوپر سے گرتا تھا جیسے تیل لگوا پاؤں سے پانی گرتا ہے چال میں تیزی تھی آپ لمبا قدم نہیں بھرتے تھے آدمی بے نظر آتا ہے قدم چھوٹا تھا چال میں اتنی تیزی تھی کہ زمین سکڑتی تھی آپ کے آگے صحابہ دوڑتے تھے آپ چلتے جتنی تیز چال تھی آگے یا پھول ہیں آپ ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے کندھے آگے کر کے تھوڑی نیچے کر کے نظر سامنے ہوتی تھی اس طرح آپ کی چال تھی کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہو ایسے آپ چلتے تھے یوں اکڑ اکڑ کے کبھی آپ کی چال تابق نہیں ہے لوگوں کو آگے چلا خود پیچھے چلتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے کوئی آپ کے پہل نہ کر سکا کسی کو بلاتے ہوئے انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کر کے بلاتے تھے اور بیان سینے بیانے تھے نہیں تھے بس ہاتھ کا اشارہ زیادہ سے زیادہ اتنا اشارہ فرماتے تھے وقار سے کھڑے ہوتے تھے آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں کہتے کی گان یا رسول اللہ کی گان لے آپ کو یہ تم بلاتا یا رسول اللہ تو پہلے آپ پورا اس کی طرف پھرکت پھرکت دیتے جی فرمائیے کیا بات پورا تھا جمی رہا کسی نبی کی ایسے تفصیل موجود نہیں ہے جو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے یہ چلتے کیسے تھے بیٹھتے کا چوپڑی مار کے بیٹھتے جاتے فجر کی مجلس ساری زندگی رہی فجر کی نماز پڑھائی مجموع کر کے ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے اور سورج نکلنے تک بیٹھے رہتے یہ مجلس اس شراب تک ہوتی اور اب ایسے چوپڑے مار کے بیٹھتے اس میں کبھی دین کی بات ہوتی کبھی دنیا کی ہوتی کبھی مسائل دنیا پرش ہوتی کبھی مسائل آخر پر کبھی ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا آپ کی مجلس حسنی تھی مجرس قبرستان کی طرح اس میں دنیا کی بات بھی چلتی دین کی بات بھی چلتی ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا اور صحابہ آپ کے ساتھ اظہار محبت میں قریب قریب ہو کر بیٹھتے تھے تو آپ کی نظر سب پہ ایسی پڑتی تھی کہ ہر آدمی سمجھتا تھا بس مجھے سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں اس سے کے وقت آپ دو نقل پڑتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے تھے اور جا کے آرام فرماتے تھے سہیلت so, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک پاکیزہ زندگی ہے میرے بھائی یہ ساری زندگی موت محبت اسے یاد رکھنا ہے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا ہے اس کے مطابق آپ کو ڈھالنا ہے اور اس لے کر سارے عالم میں پھرنا ہے پوری دنیا میں ایک اس کو جانا ہے آپ کو سفید لباس پسند تھا آپ سر پہ اماما باندھتے تھے آپ نے سفید اماما اور کالا ماما پسند فرمایا اور باندھا ہے عید کی نماز پڑھائی کالا ماما تھا مکہ فائدہ کرتے کے تو سیدھا سر پہ کالا ماما تھا سفید عام لباس تھا سفید ٹوپی سفید اماما سفید کرتا صرف دھائی دھار چادر بیوڑی ہے اور جاگر ہمیں سمرا کہتے ہیں کہ میں مسجد کے سہن میں تھا اللہ کا نبی بڑا تھا اوپر چودھری کا چاند تھا نیچے ہمارا چاند تھا کبھی ہم آپ کو دیکھتے کبھی چاند کو دیکھتے تو ہمیں آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ پرکشش اور ہسین نظر آ رہا آپ نے کیمتی کپڑا بھی پہنا ہے بستی سی یمن میں آج وہ مسکت میں ہے وہاں سے کپڑا آتا تھا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے استعمال کیا ہے تاکہ مالداروں کے لیے گنجائش نکل سکے مالدار موٹا کپڑا نہیں پہن سکتا تو آپ نے نفیس کپڑا بھی پہنا درمیانہ بھی پہنا موٹا بھی پہنا تاکہ امت کے تمام طبقات کے لیے راستہ بن جائے آپ گدھے پر سوار ہوئے सवार हुए متوسط طبقے को रास्ता दिया آپ आली نسل के گھوڑوں پہ सवार हुए मालदारों को راستہ دیا کوئی اچھی سواری رکھنا چاہے تو میرے نبی کی طرف سے طریقہ موجود ہے سرکت, صبح, سجل, ورد, یعصوب, یعبو, لحیف, پراز, یہ بڑے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے سواری فرمائی ہے اکثر اور سالک یہ دو اونٹ ہیں جن پر آپ نے سواری فرمائی افواہ شہبا جدہ افواہ یہ اونٹل ہیں جن پر آپ نے سواری فرمائی فضا اور دل یہ خچر ہیں جن پر آپ نے سواری فرمائی اوفیر اور یاقور یہ گدے جن پر آپ نے سواری فرمائی ہر قسم کا راستہ مکمل کر کے گئے مالداروں کو بھی دیا غریبوں کو دیا متوسط کو بھی دیا بادشاہ کو بھی دیا عورتوں کو بھی دیا مردوں کو بھی دیا اور سب کے لیے سارا راستہ مکمل کر کے دیا ہے اسی کے اندر گنجائش موجود ہے اس سے باہر نکلنے جو کوشش کرے گا نکلنے کی حالات ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ہر ہر کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں آپ کا نسب آنے والے قلم تک محفوظ ہے محمد بن عبد اللہ بن عبد المختلف بن حاشم بن عبد المناف بن قسع بن قلاب بن مرہ بن کار بن لغئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کہنا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیا بن مذر بن نزار بن وحد بن عدنان بن اولد بن ہمیشہ بن صلاحت بن اوس بن دو بن قبوائل من وزي بن عظام بن ناشر بن هيذا بن غلدان بن يذلات من طابر من جاهم من ناحش من ماطي من عيوتي من أبقر من عبير من الدعاء بن حمدان من سمبر من يتربي من يحزن من يلحن من إرعوى من عيدي من ذيشان من عصر بن أقناد من إيهان من مقصر من ناحس من ذارح بن ثمي من مزي من عرس من عرام من إطار من إسماعيل من إبراهيم من آدو من ناهر من سروش من رؤو من فائش من بن أرفق الشارع بن سان بن نوه بن لامك بن متوشاله بن عذري بن يرد بن مللئي بن قينان بن آنوش بن شيش و بن آذر عليه السلاة والصلاة علیہ السلام تک سورا نسب موجود ہے ادنان تک سب کا اتفاق ہے ادنان کے آگے اختلاف ہے لیکن موجود ہے سیرت کے لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے وہیں سے بتا رہا ہوں کوئی اپنی طرف سے کے نہیں بتا رہا ہوں میرے نبی نے جس جس جس جس, جس روپ میں بھی جلوانما ہوئے ہیں اللہ نے وہ روپ کیا تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے اس لیے میرے نبی کا ہر طریقہ زندہ رہے گا ہر طریقہ زندہ رہے گا اس بھائیو لڑائیں کرو دین کے نام پہ لڑائیں کرو اس سے درد پیدا کرو محبتیں رکھو الفتیں رکھو اگر تعصب کا شکار ہو گئے ہمیں ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہمیں سچے باقی سارے جھوٹ ہیں ہمیں ہدایت پر باقی سارے گمراہ یہ اللہ کی رحمت کو بند کر دینے والی بات ہے اور یہ اللہ کے پیغام اللہ کے پیغام کو نہ سمجھنے والی بات ہے اور اللہ کے نبی کے مقصد زندگی کو توڑ دینے والی بات ہے میرے نبی نے ہمیں امت بنایا امت بنایا امت بنایا امت بنو امت بنو امت بنو اختلاط کے باوجود محبت رکھو جڑ کے چلو یہ ظلم و ستم ہے میں نے ایک آدمی سے مسافر کیا اس نے دونوں ہاتھ یوں کر لیا اس کا گنیش دوڑ مسافر جیسی کوئی نہیں مسافر تو کافر سے بھی ہو سکے پھر میں نے دوبارہ ہارم بڑھایا اس نے پھر یہ کر لیا کہ کسی نے تو اس کو یہ پڑھایا ہوگا اور اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے دین سمجھ کے اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے اتنی بڑی فاسٹ غلط ہی صحیح سمجھ کے کر رہا ہے کسی نے تو یہ زہر اس کے اندر بھولا اور مسافہ تو کاتر سے بھی ہو سکے میرے نبی نے ابو کو گھر بولا روٹیاں عبداللہ بن اب منافق کا جنازہ پڑھایا ہے سارے منافقوں کا پتا تھا کسی ایک پر اولی نے کہا منافع صرف ایک صحابی کو بتا کر کے حضرت ہو جاتا اور کہا آگے نہ کسی کو بتانا بس راز رکھنا بھائیو یہ کون سا دین آیا ہے یہ کون سی شریعت آئی ہے مصافہ تو پکے کافر سے کیا جا سکتا ہے اللہ نے کہا میں مسلمان ہوں تو نے تیرے سے مصافہ بھی جائز نہیں ہے ایسا ظلم و ستم جب دین کے نام پر ہوگا تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ صحابہ نے کہا جہاد آب نے کا نہیں اچھا ہے جہاد وہ نہیں صحابہ نے کہا نماز کا اچھا عمل ہے وہ نہیں کا حج کا حج بھی اچھا عمل ہے وہ نہیں ایو ایو اور او اورل اسلام او اسلام کا مضبوط عمل ہے سا ہے الجہد حسن وما ہو ابھی کاللہ کالا و حسن حسن ہی الحج یہ حدیث نماز بھی اچھی ہے حج بھی اچھا ہے جہاد بھی اچھا ہے پر مضبوط عمل وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا آپ بتا دیں تو آپ اسلام الحب بول اللہ بول اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے محبت کرو اللہ کی نصرت سے کرو نفرتیں نفرتوں کی آگ نہ بھڑکاؤ ابھی نہیں تمہارے علاقوں میں جماعتوں کو باہر نکال دیتے باہر کا دو کافر آ आ गए بھی آ گئے ابھی اگر یہ برے ہیں تو ان کو سکھاؤ نکالنا کون سا سبق ہے یہ برے ہیں غلط ہیں تم کو روٹی کھلاؤ تمہارے نبی ہے کافیوں کو روٹی کھانا پکا بلا قوریش کو آج میں دعوت دوں گا حضرت علی نے کھانا بلایا آپ نے چالیس قریش کو بلا کر اپنے گھر میں بٹھا کے کھانا کھلایا آپ بات کرنے لگا نے بات بگاڑ دی اٹھو, اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو بات ختم ہو گئی اگلے دن علی کھانا پکا قریش کو بلا حضرت علی نے کھانا بنایا پھر چالیس قریش آئے گھر میں کھانا کھلایا ہے آپ بات کرنے لگے تو پھر اٹھ کے چلے گئے تیسرے دن آپ کہ کھانا پکاؤ فرائش کو بلاؤ تیسرے دن پھر کھانا پکایا فرائش کو بلایا دو دن تو کھانے کا انتظار کرتے تھے کہ کھانے کے بعد بات کروں گا وہ کھانا کھا کر اٹھ جاتے تھے تیسرے دن آپ نے کیا کیا انہوں نے کھانا شروع کیا آپ نے تبلیغ کرنے شروع کی وہ کھا رہے تھے آپ دعوت دے رہے ہیں کھانے سے اٹھنا تو ایپ ڈاؤن کے یہاں تو اس میں آپ نے ان کو یوں بات سنائی کھانے کھلا کے پکے کافر یہ جو بستر اٹھا کے تمہاری مسجد میں آئے، یہ تو یہ نہیں کہتے ہم کاپر ہیں مسلمان ہیں بہت چلو نہیں یہ مسلمان اس چلو اگر یہ سکھاؤ چلو روٹی نہ کھاؤ روٹی تو آپ نہیں کھا دی جانے چلو چلو نہ بندے کدو نہ کلمہ سیدا کرو نہ نماز سیدھی کرو نہ ایمان سیدا کرو یہ کون سا طریقہ ہے کہ مسجد سے نکال دو کٹو کٹو کٹو میں جمع میں گاؤں میں پہنچے تو موری صاحب آ گیا ساموں گستا کر اصول ہو تو میں آشے کا اصول ہوں چاہ ماں چڈی نہ بہن چڈی سب کچھ اپنی عقل بھی استعمال کرو بھائی مسافر جو تمہاری مسجد میں آیا ہے وہ تمہاری پناہ میں آیا ہے او ہو کے تازی تھے میرے ذہن سے نام نکل گئے ایک شرط آیا کہا جی مجھے پناہ چاہیے آپ کے گھر میں میرے پیچھے لوگ ہیں عیسائی تھا عیسائیوں کے لباس الگ ہوتا تھا اس دن کہا آ بیٹا تجھے اپنا ہے آجا تو اس کو کمرے میں بٹھایا تھوڑی دیر بعد محلے کے لوگ آئے لاش اٹھائے ہوئے کہا دیکھا اپنے ایک اکلوتے بیٹے کی لاش کاجو اس کو ہے عیسائی نے قتل کر دیا ہے اور وہ بھارت کے ادھر کہیں محلے میں چھپ گیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ادھر چھپ گیا ہے تو کائل نے فرمایا تلاش کرو اسے تلاش کرو اور بچے کی تجویز و تدقین کا انتظام کیا جائے غسل کفن جنازہ دفن ہوئے رات کافی ریت گئی آئے دروازے پہ تو جسم کو ٹھرایا تھا اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ہوئے ایک آر ایک تھلی ایک آر کھانے کا برتن کا بیٹا تم جانتے ہو تم نے کس کے گھر میں پناہ لی ہے یہ نہیں کا جس کے چراغ کو نے بجایا ہے اسی کے گھر میں نے بنا لی ہے میں اس کا باپ ہوں جسے تون نے قتل کیا ہے تو میں تمہیں زبان کا گول دے چکا ہوں میرا ہاتھ کچھ پہ نہیں اٹھے گا یا میری طرف سے تم آزاد ہے باہر پکڑا جاؤ تو میں زمانت نہیں لیتا ہوں یہ کھانا ہے یہ پیسے ہیں یہاں سے نکل جا میں اپنے گول میں جھوٹا نہیں پڑنا چاہتا یہ کہا کہ شریعہ مسیح تے مسیح دھو بھائی دھو وہ کتا بڑھ جائے تو مسجد دھوڑ کا حکم کوئی نہیں ہے تو کتے کا جھوٹھا ناپاک ہے کتا نا, کتے کا جھوٹا ناپاک کتے کا جسم ناپاک نہیں ہے جھوٹا صرف سور ایک ایسا جانور ہے جس کا جسم بھی ناپاک ہے جس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے کتا گزر جائے تو مسجد دھونے کا حکم نہیں ہے انسان مسجد میں آیا ہے کلمہ پڑھنے والا نماز پڑھنے والا چہرے پہ داڑی گھر دار پہ پکڑی ماتھے پہ میں رام ادھر مسجد دھو مسجد دھو یہ کیا جہالت اور ظلم ہے میرے بھائی اگر تبلیغ کا کام گسا کے رسول بناتا تو جنید جمشید میں ہو ہریاں مجھائی رکھ چاول گئی اور کام بھیڑ کر رکھ وہ ناچنے والے تیز سے اتر کر ممبر رسول پہ بیٹھا مجھ سے بڑی اس کی جاڑی ہے مجھ سے بڑی وہ پگڑی باندھتا ہے تو یہ غصہ کا رسول بنا کہ عاشق کا رسول بنا تم تو دس روپے نہ چھوڑو اور جب اس نے گانا چھوڑا اس کا کاروبار تو گانا ہی تھا اور تو کچھ تھا نہیں تو اس نے مجھ سے بات کی کہا بھائی کہ صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں کہ ماں کو دوائی لا کے دے سکوں آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ, کہ میں ماں کی دوا خرید سکوں اور جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ماں کی دوا خرید سکوں دوسری طرف پیکسی کوکا والوں نے ساڑھے چار کروڑ روپے کی پیشکشی ہوئی تھی کہ دس گانے گا کے دے دو ایک کیفٹ تیار کر کے دے دو دس گانوں کی ساڑھے چار کروڑ روپے ہم سے لے دو یہ کش کے رسول میں ٹھوکرائے گا یا گستاخی رسول میں نہیں اب اب حرام راہوں پہ قدم نہیں اٹھے گا ایک پیسہ حرام کا میرے گھر میں نہیں آئے گا چاہے میں مروں چاہے میری ماں مرے تو اللہ نے حالات ہی کھول دیا دو سال پہلے انگلینڈ میں ملاقات ہوئی میرے سے کہنا تھا بولنا صاحب میں یہاں گانا گانے آیا کرتا تھا آج میں یہاں تبلیغ کرنے آیا میں یہاں گانے کا وفد بہت سی گانے بجانے والوں کا وفد لاتا تھا آج میں اللہ کی راہ میں آیا ہوں حج میں اکٹھے تھے حاج ہم نے اکٹھے کیا تو چھ سو حاجیوں کا قافلہ لے کر گیا تھا کوئی تجارتی پر, تجارتی نہیں تجارتی وقت نہیں تھا بہت سے یہ ٹریول ایجنسیاں کر رہی حاجیوں کو لے جاتے ہیں ان کا کاروبار ہے وہ اس میں پیسے کماتے ہیں بناتے ہیں اس نے اپنی جیب سے لگائے میں ساتھ تھا حج میں اس کے ساتھ تو چھ سو ح کو لے کر گیا تھا تو دس منظر عمارت تھی جس میں ٹھہرا ہوا تھا اس کے اوپر بہت بڑا کپڑے پر لکھ کر نا جے جے جنید جمشید ایک بینر لٹکایا تھا تاکہ کوئی حاجی کیونکہ نئے پہنچے ہوتے ہیں تو دور سے نظر پڑے تو اپنے بلڈنگ کا پتہ چل جائے کہ میں میرا یہاں ٹھکانہ ہے مجھے کہنے کا مولانا صاحب آپ دیکھ رہے ہو میرا یہ نام کا اشتہار مکے کے مکھر میں لگا ہوا ہے مکے میں میرے نام کے اشتہار لگتے تھے شراب خانوں کے آگے جوئر خانوں کے آگے رقص گاؤں کے آگے کہ آج نیا جن سے فلاں جگہ گانا گا رہا ہے آج جن جمشید فلاں جگہ پرفارمنس کر رہا ہے آج جن جمشید کا پروگرام فلاں کلب میں فلاں ہوٹل میں ہے میرے نام کے کلبوں کے سامنے شراب خانوں کے سامنے جا خانوں کے سامنے لگتے تھے کہ میرے دیکھنے والے یہی لوگ ہوتے صرف آج میرے نام کا اشتہار ادلہ کے گھر میں لگا ہوا اس سے میرے بھائی ہو وہ کمران ٹھیک ہو یا نہ ہو ہم تو ٹھیک ہو وہ توبہ करें। یا نہ کریں ہم توبہ وہ اللہ کو ناراض کریں یا راضی کریں ہم تو اللہ کو راضی کریں ہم تو اس کے لیے توبہ کریں تو اس لیے بھائی سارے بھائی توبہ بھی کرو اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدلو اور اس کے لیے چار چار مہینے چلے چلے لگا کر اپنی زندگی کی ترتیب قائم کرو اس غفلت میں موت آ تو بالکل بے قیمت ہو کے مریں گے نہ یہ جہان بن سکے گا نہ وہ جہان بن سکے گا اللہ نے امن کی توفیق کو ہم بیان بیان بیان رہے تھے تیار کردار پہلی منزل صدر گئے فون نمبر پانچ سات آٹھ دو تین یاد رکھ رہی ہے فون نمبر پر کلا میں دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا شاردی کا چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا شاردی کو چھوڑنا خدا کا حکم توڑنا بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عزاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے کسمتاب اس کتاب سے کتاب لا سکے ہے کسم دم کے ایک آیت سے جو بنا سکے ہے کسمتاب اس کتاب سے کتاب لا سکے ہے کسم